أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هذل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُورَةُ الْبَقَرَة مدنی صورت ہے ترتیب نزول میں ستاسی نمبر سور متففین کے بعد نازل ہوئی ہے نزولاً ستاسی سور متفین کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی دوسری صورت ہے سور فاتحہ کے بعد ربط صورت البقرہ کا سور فاتحہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ربط جوڑ یا مناسبت ہم نے ہر سورت کی ابتدا میں چند باتیں کرنی تھیں جو کہ اصول القرآن میں ہم نے بیان کی تھی ان باتوں میں سے ایک رب السورہ بھی ہے تو سورہ بقرہ کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط اور جوڑ مناسبت سور فاتحہ میں الحمد لفظ اللہ کے ساتھ اللہ کے وصف مشورہ کی طرف اشارہ تھا جو وصف مشورہ اللہ رب العزت کا خالقیت ہے تو اس صورت میں آیت نمبر اکیس میں اس کی تفصیل ہے یا یوحنس ابود رب ربکم الدی خلا کا کم ولدی قبلی اسی طرح سور بقرہ کی اٹھائیس نمبر آیت میں کئی فتق باللہ وکنتم اللہ وکن تم اللہ خالق ہے تمہیں آدم سے وجود میں لانے والا ہے تمہیں اور تمہارے آبا کو پیدا کرنے والا ہے یا سور فاتحہ میں فرمایا رب العالمین تو اس صورت میں رب کی ربوبیت کی تفصیل اللہ تربیت کرتا ہے کیسے جالل کم الارض, الارض فراشا وسما بنا وانزل منسما ایمان فاخر من الثمرات رسکل کم پالن ہار اور پروردیگار رب نے تمہارے لیے زمین بچھونا ٹھہرائی آسمان کو چھت بنایا بارشیں برسائیں اور ان بارشوں کے ذریعے زمین سے غلہ دانے میوہ جات وغیرہ پیدا کیے یا سور فاتحہ میں فرمایا الرحمن الرحیم اللہ عام مہربانی کرنے والا ہے اور خاص مہربان ہے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی رحمانیت اور رحیمیت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں عام مہربانیاں عام لوگوں پر احسانات عمومی اور خاص مہربانیاں ذکر ہو رہی ہیں خاص بنی اسرائیل پہ کچھ خصوصی احسانات اللہ نے کیے تھے ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے یا صورت الفاتحہ میں فرمایا تھا مالک یوم الدین اللہ مالک ہے سزا اور جزا کے دن کا تو اس صورت میں اس دن کی تفصیل بیان ہو رہی ہے آیت نمبر اڑتالیس میں و تقو یومن لاتین وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ عدلوں هُمْ سرون <يُنصرون> یوم الدین کی تفصیل ڈرو اس دن سے کہ بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نیک نفس برے نفس سے ذرابر قبول نہیں کی جائے گی اس برے نفس سے کوئی شفارش نہ ہی اس سے فدیا لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی امداد کی جائے گی تو یوم الدین کی تفصیل اڑتالیس نمبر آیت میں وضاحت صورت الفاتحہ میں فرمایا تھا ایا کنا ابود اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تو یہاں امر اکیس نمبر آیت میں یا اور الناس رب ربکم اور لوگوں اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو امر اور حکم اللہ کی عبادت کا یا صورت الفاتحہ میں دعوے توحید تھا بغیر دلائل کے عدلہ کے بغیر اللہ کی توحید کا دعوی تھا تو اس صورت میں دعوے توحید اس پر عدلہ اکیس اور بائیس نمبر آیت میں پانچ عقلی دلائل اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی سورت میں توحید پر عقلی دلائل ذکر ہو رہے ہیں ساتواں ربط سورت الفاتحہ میں فرمایا تھا ای یا تعین اللہ ہم خاص تجھ ہی سے امداد طلب کرتے ہیں غائبانہ بے اسباب تو یہاں آیت نمبر ایک سو ترپن میں استعانت کا طریقہ یادین امن استعین و بالصبر وسلہ او لوگو او ایمان والو استعینوا بالصبر بصبری اللہ سے امداد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے آٹھواں ربت سورت الفاتحہ میں ایک دفعہ دعو توحید تھا تو اس سورت میں چار دفعہ دعوے توحید ہے آیت نمبر اکیس میں یاس اور بدو رب کم آیت نمبر ایک سو ترسٹھ میں وہ الحکم اللہ الا الله الرحمن الرحیم آیت نمبر دو سو پچپن میں اللہ لا الہ اللہ اللہ الہیوم اور آخری آیت میں لاہ ملک سماواتی والا چار دفعہ اللہ کی توحید کا دعویٰ آخر میں للہ ہی ملک اس سماوا تھی ول اردو تبدو مافی انفسی کموتف ہوئی حاصب کمبلا ربت سورت الفاتحہ میں فرمایا تھا ای یا کبدو ای اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے اور خاص تجھ ہی سے امداد طلب کرتے ہیں غائبانہ کسی اور سے نہیں کرتے تو اس صورت میں ابتدان تین فرقوں کا بیان جب تم یہ مسئلہ بیان کرو گے تو تین قسم کے گروہ بنیں گے ایک ماننے والے تو پہلی پانچ آیتوں میں ان کی پانچ صفات اور دنیاوی اخروی حکم دوسرے نہ ماننے والے تو آیت نمبر 6 اور سات میں ان کے احوال اور حکم دنیاوی اور اخروی اور تیسرے منافقین جو ظاہراً ماننے کے دعوے دار ہوتے ہیں حقیقتاً دشمن اور منکرین ہوا کرتے ہیں منافقین تو آیت نمبر آٹھ سے سولہ تک ان کی دس خباصتیں اور حکم دنیاوی اور اخروی جب تم توحید کا مسئلہ بیان کرو گے تو تمہارے مقابلے میں یہ تین فرقے بنیں گے تمہیں چاہیے کہ ان کو جان لو پہچان لو اور ان کی پہچان کے لیے قرآن نے صفات بیان کی دسواں ربط سور فاتحہ میں فرمایا دین سرات المستقیم اللہ میں قائم دائم کر روا دوا کر سرات مستقیم پر تو اس سورت کی ابتدا میں فرمایا ذالک کتاب وہ جو سرات مستقیم تم نے سور فاتحہ میں مانگا تھا اللہ سے وہ تو یہ کتاب ہے زال کتاب مانا سرات مستقیم یہی قرآن ہے جس کی دعا تم نے کی جس کا سوال کیا مانگا تو نے اللہ سے سور فاتحہ میں فرمایا تھا سرات الذین نام علیہم تو مونعمن علیہم کی پانچ صفات اور دنیاوی اخروی حکم پہلی پانچ آیتوں میں سور بقرہ کی بیان ہو رہا ہے سور فاتحہ میں فرمایا تھا غیر المغضوب علیہم تو اس صورت میں غضب کا سبب بیان ہو رہا ہے آیت نمبر اکسٹھ میں اکسٹھ نمبر آیت میں اللہ کے غضب کا سبب بیان ہو رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری من و سلوا کے مقابلے میں انہوں نے سبزیاں لسن پیاز دالیں وغیرہ مانگی تھی تو اللہ نے فرمایا زوری بت علیہ مزلت المسکنت وبا غذب من اللہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے باؤ بغضب من اللہ یہ اللہ کے غضب میں گھیرے گئے سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا غیر المغضوب علیہم یہ تیرواں ربط ہے تو اس صورت میں آیت نمبر چھ اور سات میں مغضوب علیہم کا بیان ہو رہا ہے ان کے احوال اور حکم دنیاوی اور حکم اخروی بیان ہو رہا ہے یا سور فاتحہ میں فرمایا تھا ولب والین تو سور بقرہ میں آیت نمبر آٹھ سے سولہ تک والین منافقین کی دس قباہتیں اور حکم دنیاوی اور اخروی بیان ہوتا ہے اگر آپ ان تینوں روابط کو ایک بنانا چاہو تو اس طرح کہہ سکتے ہو کہ سورہ فاتحہ میں تین فرقوں کا بیان تھا اجمالن تو سورہ فاتحہ کی آخر میں تین فرقوں کا بیان تھا اجمالاً تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ان تین فرقوں کا بیان ہے تفصیلاً سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا پہلے داتا کی صفات بیان کرو پھر مانگتا اپنی آجیزی بیان کرے گئی یا کنا ابدوئی یا کنستین پھر مانگنا ہے تو قیمتی چیز کو مانگو ایک دن اثرات تو اس صورت کے آخر میں دعائیں ذکر ہو رہی ہیں اور بنا لا تو آخذنا نسی نا آخری آیت میں دعا دعا کا طریقہ سیکھ لیا فاتحہ میں تو دعا کے الفاظ دیکھو سور بکرم سورت کے امتیازات امتیازات بمانے خصوصیات وہ کون سی باتیں ہیں جو قرآن کریم کی صورت میں ہیں اور دوسری کسی صورت میں نہیں دوسرے مقامات پہ نہیں اس کو ہم امتیازات اور خصوصیات کہتے ہیں جن وجوہات کی بنا پہ یہ صورت قرآن کی دوسری صورتوں سے ممتاز اور خاص ہو جاتی ہے ان امتیازات میں سے سب سے پہلا امتیاز صورت ممتاز ہے بنی اسرائیل کے تفصیلی واقعے کے بیان میں آپ سے اگر کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ کس صورت میں ہے تو آپ بتائیں کہ سور بقرہ میں تفصیل ہے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے لیکن جس جتنی تفصیل اس صورت میں ہے اتنی قرآن کے دوسری کسی صورت میں نہیں دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے کثرت اوامر اور نواہی کے بیان پر اس صورت میں بہت زیادہ اوامر اور نواہی ہے حتیٰ کہ ابن العربی فرماتے ہیں احکام القرآن میں کہ ایک ہزار عوامر ہیں صورت میں ایک ہزار نواحی ہیں عوامر امر کی جمع ہے حکم کو کہتے ہیں آڈر نواہی نوی... نہیں کی جمع ہے مانا کو کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا اسی طرح ایک ہزار احکام اور ایک ہزار اخبارات ہیں سور بقرہ میں تو یہ صورت ممتاز ہے کثرت عوامر اور کثرت نواہی کے بیان پہ تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے آزم آیت کے بیان پر درجے کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آزم آیت اس سورہ بقرہ کی دو سو پچپن نمبر آیت ہے جسے آیت کرسی بھی کہتے ہیں یہ صحیح عیدت و آیات القرآن ہے قرآن کی تمام آیتوں سے میں سے سب سے آزم اور اونچی اور بڑی آیت ہے درجے کے اعتبار سے چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے آیت طویلہ کے بیان پر الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے طویل آیت یہ سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو بہاسی ہے یہ اطول آیت فلقرآن ہے پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے حضرت تالوت رضی اللہ تعالہ عنہ اور جالوت کافر کے بیان میں جہاد کیا تھا حضرت تالوت نے جالوت کے خلاف یہ واقعہ حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جالوت کافر کا علیہما حمای کو قرآن کریم میں دوسری کسی صورت میں بھی نہیں صرف سورے بقرہ میں ہے چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے عزیر علیہ السلام کے واقعے کے بیان پر کہ سو سال تک اللہ نے وفات کر دیا ان کو پھر اٹھایا آپ سے کسی نے پوچھا کہ سورے اوزیر علیہ السلام کا واقعہ کس صورت میں ہے تو آپ جواب دیں گے سورہ بقرہ میں دوسرا کہیں بھی نہیں ساتواں امتیاز صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کے بیان پر رب کی ربوبیت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا تھا اسی صورت میں ہے قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں دو سو اٹھاون نمبر آیت ہے الم حاج جبراہیم افی ربی ہی انتا اللہ الملک یہ مناظرہ رب کی ربوبیت پر ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ سورہ بقرہ دو سو اٹھاون نمبر آیت ہے آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان پر کہ فرمایا تھا ربی ارینی کیفتحیل مؤتا میرے رب مجھے دکھا دے آپ مردوں کو کیسا کیسے زندہ کریں گے تو اللہ نے فرمایا کو پکڑ کے ان کو مار کر چکنی بنا کے تھوڑا تھوڑا قیمہ ان پہاڑوں پہ رکھ دو پھر آواز دو تو یا تینہ کسایا سور بقر دو سو انتر نمبر آیت یہ زندہ ہو کہ تیرے پاس آ جائیں گے سور بقرہ دو سو انتر نمبر آیت یہ واقعہ قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں تیس نواں امتیاز صورت ممتاز ہے تحویل قبلہ کے بیان پر اور اس کی علتیں سیقول الصفاہا اما اللہ قبلتی ہم التی کا نلیہ کل مشرق المشرق مغرب تحویل قبلہ کا بیان قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں سور بقرہ میں ہے دوسرا سی پارہ جب شروع ہوتا ہے دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے ضبح البقرا کے واقعے کے بیان پر ان اللہ امر حکمن بقرہ بقارا علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو یہ زب ہے کا بیان سورہ بقرہ میں ہے قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں گیارہواں امتیاز اور خصوصیت سورہ بقرہ کی صورت ممتاز ہے قتل و نفس کے واقعے کے بیان پر بھتیجے نے اپنے چچا کو جائیداد کی لالچ میں قتل کیا تھا و اس قتل تم نفسار تم فی ہا و اللہ مخر جماکن تم قتل النفس کا واقعہ بنی اسرائیل والا اس صورت میں ہے قرآن میں دوسرے کسی جگہ پہ نہیں بارواں امتیاز سورت ممتاز ہے ہاروت اور ماروت فرشتوں کے بیان پر ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے بابل شہر میں آئے تھے جادو کی تردید کے لیے قرآن میں ان کا تذکرہ صرف سورہ بقرہ میں ہے باقی کسی جگہ پہ نہیں تیرواں امتیاز صورت ممتاز ہے سلیمان علیہ السلام کی صفائی پر کہ یہود نے انہیں جادوگر کہا تھا اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولاکن شیاتی نہ کفر علم سس یہ صفائی سلیمان علیہ السلام کی اور یہود کے اعتراض اور ان کی خباستوں کی تردید قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں ہے ایک سو دو نمبر آیت دوسرے کسی مقام پہ یہ نہیں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو جا بجا ہے لیکن یہ صفائی نہیں چودہ امتیاز سورت ممتاز ہے انفاق کی مثالوں کے بیان پر اس سورت میں دو سو چون نمبر آیت سے آخر تک ترغیب الانفاق کے لیے متعدد مثالیں بیان ہو رہی ہیں پندرہواں امتیاز صورت ممتاز ہے پانچ مردوں کے دنیا میں زندہ کرنے کے واقعات کے بیان پر اللہ نے دنیا میں مردوں کو زندہ کیا اس کی پانچ مثالیں اس سور بقرہ میں ذکر پانچ واقعات ذکر ہو رہے ہیں ایک وہ گروہ بنی اسرائیل کا جو اللہ کو دیکھنے کے لیے لن میں نہ حتٰ نر اللہ جہرتن کا مطالبہ کر رہے ہیں موس علیہ السلام سے موس علیہ السلام ان کو کوہ لے گئے تو وہاں اللہ نے تجلی فرمائی اللہ نے اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائی تو یہ سب کے سب مر گئے پھر موسا علیہ السلام نے دعائیں مانگی تو اللہ نے فرمایا سم اب من کم ممبادی موتی دوسرا عزیر علیہ السلام کا واقعہ فاما تو اللہ میاں تعمن سم تیسرا بنی اسرائیل کی اس قوم کا واقعہ جو در دشمن سے ڈرتے ہوئے بھاگ گئے تھے الم ترجیح اللہ خرجوم اندیار وہم الوفن کال الحم اللہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے انہیں مار دیا اور پھر زندہ کر کے بتایا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے تمہاری اور ایک بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر کے الزام اوروں پہ لگا دیا تھا اللہ نے اس مردہ کو زندہ کر دیا اپنا قاتل بتانے کے لیے اور پانچواں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا دو سو انتر نمبر آیت میں کہ پرندوں کو پکڑ کے مار کے ان کا قیمہ بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا اور اس کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کے آنے لگے دنیا میں اللہ نے پانچ قسم کے واقعات ذکر کیے سورہ بقارہ میں دنیا میں اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے وہ قادر مطلق ہے سولہ امتیاز یہ صورت ممتاز ہے اس لحاظ سے قرآن کی دوسری صورتوں میں سے کہ اس قرآن کی تمام صورتوں میں سے سب سے طویل صورت ہے تقریباً کچھ کم ڈھائی سی پارے پہ مشتمل ہے آیات اور کلمات کے لحاظ سے اطول صورت فی فلقرآن البقرہ ان امتیازات میں آپ فضائل صورت کو بھی شامل کر دیجئے جو احادیث مبارکہ میں ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرا اس زہراوین البقار تھا عمرانہ ان دو پھولوں کی تلاوت کیا کرو زہرا پھول کو کہتے ہیں ایک قرا اس ان دو پھولوں کی تلاوت کیا کرو وہ دو پھول قرآن کے کون سے ہیں البقرہ تو عمران سورت البقر اور سور آل عمران ہے پھر آگے حدیث میں آتا ہے ف أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا و وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ ان صورتوں کا لینا یعنی اس پہ عمل کرنا برکت کا باعث ہے اور ان کو چھوڑنا حسرت کا باعث ہے افسوس اور حسرت ندامت ولاستی الحا البتلا اور بطلا شیاتین سور بقرہ کے مقابلے کا اور سور عمران کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اور خصوصاً سور بقرہ کے لیے یہ صفت بیان ہوئی اسی لیے جس گھر میں سحر آسیب یا شیطانی طاقتوں کا بسیرا ہو اس گھر میں آواز بلند با آواز بلند اگر سور بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیاتین اور باطل قوت ختم ہو جاتی ہے ان کی اتنی بلند آواز سے تلاوت کی جائے کہ گھر کے ہر کمرے اور ہر کونے میں آواز چلی جائے دوسری حدیث میں آتا ہے البقرت فستاط القرآنی وجہ یہ ہے کہ سور بقربی جامع لحکام ہے فستاد یہ جمع کرنے والی ہے قرآن کے تمام احکامات اور مضامین کو اور میں نے ابن العربی کے حوالے سے آپ کو بتا دیا احکام القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ سور بقرہ میں ایک ہزار عوامر ہیں ایک ہزار نواحی ہیں ایک ہزار احکام ہیں ایک ہزار اخبارات ہیں نبی علیہ تو السلام نے فرمایا تھا لکلی شی ان سینامن و ان نس نام القرآن ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے سنام بلندی اونچائی قرآن کریم کی اونچائی اور بلندی اور چوٹی سر بقرہ ہے کیونکہ قرآن کریم کے تمام مضامین سر بقرہ میں ذکر ہو رہے ہیں سورت کا دعویٰ اور مقصد لب لباب محور زبدہ زبدہ مکھن کو کہتے ہیں مرکزی نقطہ نظر سورت کا مقصد چار مسائل کا بیان ہے دو اصولے مہمہ میں سے ہیں اور دو اصولے ممدہ میں سے چار مسائل ایک اسبات توحید ساس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اثبات ثابت کرنا اسبات توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنا دوسرا مسئلہ اسبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنا اور ثابت کرنا یہ دو مسائل اس توحید اور اس رسالت اصول مہمہ میں سے تھے دو مسائل اصول ممدہ میں سے ہیں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی باقی چار جو رہ گئے دو اصول مہمہ میں سے اور دو اصول ممدہ میں سے وہ بھی ضمن بیان ہو رہے ہیں صدق قرآن اور اس بات قیامت تنظیم اور آداب لیکن وہ ضمن بیان ہو رہے ہیں تو صورت کا مقصد چار مسائل کا بیان اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی تقسیم بے اعتبار مضامین مضمون کے اعتبار سے صورت چار حصوں میں منقسم ہے پہلا حصہ پہلی سو آیتیں ہیں تقریبا تقریبا کا معنی یہ کہ حصہ چھیانوے آیتے ہیں لیکن ستانوے اٹھانوے ننانوے سو یہ چار آیتیں پہلے حصے کے ساتھ بھی لگتی ہیں دوسرے حصے کے ساتھ بھی لگتی ہیں تو پہلا حصہ سو آیتیں اس میں پہلا مقصد مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو کہ اس بات توحید ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر ایک تک ایک سے ایک تک اس میں دوسرا مقصدی مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور منکرین رسالت کے نو اعتراضات کے جوابات ہیں ہم نے قرآن میں مسئلے ثابت کرنے کے طریقے بیان کیے تھے ان میں سے ایک طریقہ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے موتریزین کے اعتراضات کے جوابات ہیں آیت نمبر ایک سو ستتر سے دو سو ترپن تک یہ تیسرا حصہ ہے سور بقرہ کا اور اس تیسرے حصے میں تیسرا مقصدی مسئلہ اور دعوی بیان ہو رہا ہے جو کہ جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ ہے جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور جہاد کی ابتدائی منزل کا بیان ہے جو ہم نے اصول میں پڑھا تھا جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے تین ضروریات ہیں تین باتوں کی ضرورت ہے ایک مجاہد کی تربیت تو اس کے لیے دس صفات ایک سو ستتر نمبر آیت میں بیان ہو رہی ہیں دوسرا ملک کی اصلاح اس کے لیے چار قوانین ذکر ہو رہے ہیں اور تیسرا گھر کی اصلاح تو اس کے لیے اٹھارہ قوانین ذکر ہو رہے ہیں آیت نمبر دو سو سے آخر تک یہ چوتھا اور آخری حصہ ہے سورت کا اور اس چوتھے حصے میں چوتھا مقصدی مسئلہ ال انفاق فی سبیل اللہ تعالی کا ذکر ہے اور ترغیب لفاق بل مثالوں کے ذریعے انفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے سورت کا پہلا حصہ جو کہ سو آیتوں پہ مشتمل تھا اس میں پہلا مسئلہ اس بات توحید تھا یہ تین ابواب پہ مشتمل ہے پہلا حصہ تین ابواب پہ مشتمل ہے اس کے تین باب ہیں پہلا باب پہلی بیس آیتیں ہیں اس پہلے باب میں تین فرقوں کا بیان ہے تفصیلا مومنین کافرین اور منافقین پہلی پانچ آیتوں میں مومنوں کی پانچ صفات اور دنیاوی اخروی حکم بیان ہو رہا ہے چھ اور سات نمبر آیت میں زدی عنادی کافروں کا بیان ہے ان کے احوال اور ان کی حکم دنیاوی اور اخروی کا ذکر ہے آٹھ سے سولہ تک منافقین کا بیان ہے ان کی دس قباحتیں اور حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر ہو رہا ہے پھر دو مثالیں قرآن اور قرآن کے متعلقین کے تعلق کی وضاحت کے لیے ایک آگ کی اور دوسرا دوسری مثال پانی کی اوکس یہ بھی السما بارش آیت نمبر اکیس سے انتالیس تک دوسرا باب ہے اور اس میں خطاب عام ہے عام انسانوں کو یا یوہنس دعوے توحید ہے عنوان عبادت کا عربدو رب اس پہ پانچ عقلی دلائل نہ ماننے والوں کو زجر فعلم تف الو تف الو فت قنارلتی وقود ہننا سلحار ماننے والوں کو عربدورب ربکم کے ماننے والوں کو بشارت بشر الدین وامل الصالحات اور ایک وہم کا جواب ان اللہ لا استحی کے ساتھ آیت نمبر چالیس سے چھیانوے تک یہ سور بقرہ کے پہلے حصے کا آخری تیسرا باب ہے اور اس میں خطابات ستا ہیں بنی اسرائیل کو چھ خطابات ہیں پہلا رکو بطور تمحید ہے اور پھر چھ خطابات ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنی اپنے مقام پر تو سورت کے چار حصے تھے پہلا حصہ سو آئے اس میں پہلا مسئلہ اس بات توحید یہ تین ابواب پہ مشتمل پہلا باب بیس آئے اور بیس آیتوں میں سب سے پہلے عظمت قرآن اور پھر مومنوں کی پانچ صفات اور حکم میں دنیاوی اور اخروی ذکر ہوتا ہے الف لامیم زالی کل کتاب الارئی بفی ہی ہو دل متقین دیکھے قرآن کی انتیس صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں انہیں حروف مقطعات بھی کہتے ہیں حروف متشابہات بھی کہتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے مقطات قط سے ہے قط آ کاٹنے کو کہتے ہیں یہ کاٹ کاٹ کے پڑے جائیں گے ملائے نہیں جائیں گے یہ حروف الم نہیں الف کاٹ کے جدا پڑھو لام جدا پڑھو میم جدا پڑھو الف لام میم متشابہات معنی کے اعتبار سے ہیں میں تفصیل بعد میں کرتا ہوں پھر اس کی بمائے تکرار یہ کل حروف 78 ہیں جو قرآن کی 29 صورتوں کی ابتدا میں ہیں اور بہت بحثفت تکرار چودہ حروف ہے سارے چھ سورتوں کی ابتدا میں الف لام میم ہے سور بقرہ کی ابتدا میں الفلامیم سور عمران آل کی ابتدا میں سور انکبت کی ابتدا میں سور روم کی ابتدا میں سور لقمان کی ابتدا میں اور سور السجدہ کی ابتدا میں الف لام میم ہے ایک سورت کی ابتدا میں الفلام میم سعد ہے جو سورت العراف ہے الفلام میم اور ایک سورت کی ابتدا میں الفلام میم راہ ہے سور رات کی ابتدا میں الفلام میم را پانچ سورتوں کی ابتدا میں الفلام را ہے سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ ابراہیم اور سور ہیجر ان پانچ صورتوں کی ابتدا میں لام را ہے یونس ہود یوسف ابراہیم اور ہیجر دو صورتوں کی ابتدا میں سورہ شعرا اور سورہ قصص ان دو سورتوں کی ابتدا میں توسی میم ہے شعارا اور قصص ایک سورت کی ابتدا میں توسیین ہے سورہ نمل سات سورتوں کی ابتدا میں حامیم ہے حوامی میں صبح ہامیم مومن حامیم سجدہ شورا زخرف جاسیہ دخان اور احقاف یہ سات صورتیں ہیں جنہیں حوامی میں کہتے ہیں ان کی ابتدا میں حامیم ہے ایک صورت کی ابتداء میں صورت کی ابتدا میں توحا ہے سور توحا کی ابتدا میں توحا اور ایک سورت کی ابتدا میں کاف یا آئین صاد ہے سور مریم ایک سورت کی ابتدا میں یاسین ہے سور یاسین ایک سورت کی ابتدا میں صاد ہے سور سواد اور ایک سورت کی ابتدا میں قاف ہے سور قاف ایک سورت کی ابتدا میں نون ہے سور قلم نون والقلم وما وماسترون یہ انتیس سورتیں ہوئی بمائے تکرار اٹھتر حروف اور بدون تکرار بحسف تقرار چودہ حروف ہیں یہ سارے ان حروف کو حروف مقات کہتے ہیں حروف متشابہات بھی کہتے ہیں متشابہات معنی کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے اللہ ہی اس ان حروف کے معنی کو جانتا ہے ہاں یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا معنی معلوم ہے کہ نہیں معلوم تو اس کے بارے میں علماء کرام کی آرا مختلف ہیں جمہور علماء کرام فرماتے ہیں ہوا علم مستور ان حروف کے بارے میں جمہور علماء فرماتے ہیں اور متشابہات کی تفصیل انشاءاللہ شاء اللہ عمران کی آیت نمبر چھ ساتھ پہ ہم کریں گے کہ متشابہات دو قسم کے ہیں ایک معلوم المانا ایک معلوم مجھول المراد اور دوسرا مجہول المانا مجہول المراد مانا بھی نہیں معلوم مراد بھی نہیں معلوم یہ حروف متشابہات ہیں ان حروف کے بارے میں علماء فرماتے ہوا علم مستور و سر محجوب استا اللہ تعالی علمی ہی آج علماؤ ان ادرا کی ہا و بطالت خیول الخی علی ان ہوا علم مستور یہ علم ہے جو اللہ نے چھپایا ہوا ہے مخلوق سے وہ سر محجوب یہ پردوں میں چھپا راز ہے سر اللہ تعالی بھی ہی اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے آجزت العلماء عن کی آجز ہیں علماء ان حروف کے معنی کے ادراک سے وب عالت خیول الخیال یان اور اس کے معنی تک پہنچنے کے لیے خیال کرنے والوں کے خیال باطل ہو جایا کرتے ہیں ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے لاہ کلی کی تابن سر وسر اللہ فلقرآنی لاہ فی کلی کی تابن سر وسر اللہ فلقرآنی اوا السور ہر کتاب میں اللہ کی راز کی باتیں ہوا کرتی ہیں اللہ کا راز قرآن میں ان صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات ہیں بس اللہ کے راز کو اللہ ہی جانے عالی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انلی کلی کتاب ان صفت انصفت ہادیل کتاب حروف تحجی امام شابی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ان حروف کا کیا معنی ہے انہوں نے فرمایا سر اللہ فلا تتلبوہ امام شابی کا جواب سر اللہ فلا تتلبوہ یہ اللہ کا راز ہے اس کو طلب نہ کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنے شاگرد ابو الزبیان کو جواب دیا تھا جب اس نے پوچھا ان حروف کے بارے میں تو ابن عباس نے فرمایا آجزل علما ان ادرا کیا و بطلت خیول الخیالی اللہ کیا ان حروف کے ادراک سے آجز ہیں اور خیال کرنے والوں کے خیال اس کے لحاق سے باطل ہیں حسین ابن فضل سے کسی نے پوچھا تھا ان حروف کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا ہوا من المتشابہات یہ حروف متشابہات میں سے ہے متشابہات کہ وہ قسم مجھول المانا مجھول المراد سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ان حروف کا علم اپنے نبی کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز ہے پھر لکھتے ہیں بین المحبین ستر اللہ سیوفی بین المحبین ستر انلی سیوفی ہی لاقول ولا قلم ان خلقی ہی محبین کے درمیان راز ہوتا ہے جو افشا نہیں کیا جاتا اس کا افشا قول قلم کے ذریعے مخلوق کے سامنے حکایتا نہیں ہوتا بس الفلا میم اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز کی بات ہے فارسی کے شاعر بھی کہتے ہیں میا نے آشق و معشوق رمزیست میا نے آشق و معشوق رمزیست رامن کا طبین راہم خبر است آشق اور معشوق کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں اشارات رموز ہوتے ہیں وہ اشارات کرام ان کاتبین کو بھی ان کی خبر نہیں ہوتی بس یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز ہے الف اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو اللہ جانتا ہے ان حروف کے معنی کو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس ان حروف کے معنی ہمیں نہیں معلوم اللہ جانتا ہے تو پھر اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ ان حروف کے معنی ہمیں نہیں معلوم تو ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا حکمت ہے یا اشکال کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ حروف قرآن کا حصہ ہے قرآن میں ہدایت ہے اور قرآن کی ہدایت قرآن کے معنی پہ سمجھنے تک موقوف ہے تو جب ان حروف کے معنی ہمیں نہیں معلوم تو ان سے ہم کیا ہدایت حاصل کریں گے اشکال سمجھ میں آ جائے تو میں جوابات شروع کروں جب ان کے معنی ہمیں نہیں معلوم تو ان کے ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے اور ان سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی ایک جواب ان حروف کے معنی ہمیں نہیں معلوم لیکن ان کو ذکر کرنے کا مقصد قرآن کے اعجاز کا اظہار ہے ایک جواب حکمت اور فائدہ قرآن کے اعجاز اعجاز کا اظہار ہے اعجاز قرآن ایسی کتاب ہے کہ ساری کائنات اس کے مقابلے سے عاجز ہے اعجاز اسے کہتے ہیں تم کہتے ہو ظالموں کے یہ قرآن محمد الرسول اللہ کی افترا ہے تو جب قرآن محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے تو آؤ تم ان حروف کا ترجمہ کر کے بتاؤ وہ حروف تحجی جو تمہاری اپنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں انہی حروف کا کو یہ ذکر کیا ہے ان صورتوں کی ابتدا میں اگر تم کہتے ہو کہ محمد نے بنائے ہیں تو تم ان کی ترجمہ کر اس کا ترجمہ اور معنی بتا کے دکھاؤ تم لوگ بھی ان کا ان حروف سے قرآن کی طرح کتاب بنا کے بتاؤ دوسرا مقصد ہے امتحان امتحان خلاف مزاج کام میں ہوا ہوتا ہو کرتا ہے امور شاقہ میں ہوا کرتا ہے لوگوں کے مزاج دو قسم کے ہیں ایک عوام کا مزاج ہے جہالت والا ایک علماء کا مزاج ہے طلب علم والا تو امتحان ہے ان حروف میں دونوں کے لیے کہ علماء تو طلب علم کا مزاج رکھتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ سلام علم کو طلب کرنے کے لیے سفر پہ روانہ ہوئے حضر علیہ السلام کی تلاش میں تو علماء کا امتحان ہے آپ تو ان حروف کا معنی جاننا چاہتے ہو لیکن جان نہیں پاؤ گے آپ ان کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن حاصل نہیں کر سکو گے ان حروف کے علم کو اللہ نے اپنا راز بنا لیا یا اپنے اور محبوب کے درمیان اسے راز ٹھہرا دیا تو علما تو علم کی طلب کا مزاج رکھتے ہیں اور عوام کے لیے امتحان ہے کہ وہ مزاج جہالت رکھتے ہیں تو ان کے لیے تشویق کہ جن حروف کے معنی پہ نہیں سمجھ سکتے تو نہیں سمجھ سکتے لیکن جہاں معنی کو سمجھ سکتے ہو وہاں تو سمجھنے کی کوشش کرو نا اس کا معنی معلوم ہو سکتا ہے آپ کیوں نہیں بیٹھتے درو سے قرآن میں امتحان ہے عوام کا تیسرا جواب آیات قرآنیاں دو قسم کی ہیں تو انسان پہ جو احکام لازم ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں بعض احکام وہ ہیں جن کی حکمتیں ظاہر ہیں معلوم ہیں جیسے نماز کی حکمت عاجزی ہے زکوٰۃ کی حکمت فقیر کی دسرسی ہے حج کی حکمت وغیرہ وغیرہ بعض ایسے احکام ہیں جن کی حکمتیں معلوم نہیں اسی طرح آیات قرآن بھی ایسے دو قسم کی ہیں ایک وہ آیات ہیں جن کا معنی مقصد ہمیں معلوم ہے بعض وہ آیات ہیں جن کا معنی مقصد ہمیں معلوم نہیں لیکن اگر معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ہمارا سب کے سب پہ ایمان ہے سوریہ عمران کی آیت نمبر سات من ہوا آیا تم وہ خرو میں نے کہا نا متشابہات دو قسم کے معلوم المانا مجھول المراد آیات صفات دوسرا مجہول و مجہول المراد حروف مقطات چوتھا جواب بہترین ہمارے ساتھ از کرام یہ دیتے ہیں دیکھیں ان حروف کا معنی تو معلوم نہیں لیکن اس میں حکمت ہے اس میں فائدہ ہے وہ کیا ہے عجب اور تکبر کی نفی ہے جتنے بڑے علامہ بن جاؤ جتنے بڑے شیخ بن جاؤ جتنے بڑے عالم بن جاؤ جگہ جگہ پہ تمہیں رکنا پڑے گا یہ کہنا پڑے گا اللہ عالم برادی واللہ اللہ عالم و ب میرا علم ناقص میرا علم ختم ان حروف کے معنی کو اللہ جانتا ہے اللہ کوئی معلوم ہے تو جب انسان کو اپنی آجیزی اور علم کا نقص معلوم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی اور علم کا کمال معلوم ہو جائے تو یہ بڑی ہدایت ہے نا دین ال ہدایت بکمی ہوئی تو کبھی کبھی علم کی وجہ سے تکبر کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان حروف کے ذریعے تکبر کا علاج عجب کا علاج یہاں رک کے تم کہو گے کہو گے کہ اللہ عالم بھی مرادی اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے مراد اور مانا کو ہاں علماء نے تفنن کیا ہے اور علماء کرام کا وہ تفنن بعض علماء فرماتے ہیں الف لام میم میں اشارہ ہے قرآن کی صنعت کی طرف الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفن ہے زنی معنی ہے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے جبریل کے ہاتھ محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر یا یہ جملہ مخفف کیا گیا ہے الف سے اللہ کی کا نام اللہ لام سے لطیف میم سے مجید اللہ لطیف مجید اللہ لطیف ہے باریک بین ہے مجید بڑی شان والا ہے مجد علماء فرماتے فرمات الف میم یہ کوڈ ہے مخفف ہے اس جملے کا آن اللہ عالم آنا سے الف لیا لفظ اللہ سے لام لیا عالموں سے میم لیا میں اللہ خوب جانتا ہوں سورہ آراف کی تفصیر میں سمرقندی نے بہت اچھا بیان کیا بارالعلوم سمر کندی و فرمات لام میم را ان اللہ عالم و لیسا ما لیساہدن مسلم آرا حلی مثل ما آرا میں اللہ خوب جاننے والا ہوں الفلامیم ان لیکن اسے تفننی کہہ سکتے ہیں یہ یقینی معنی نہیں ہے الف لام اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو زالی کتاب لا ریب بفی زالے کا اس میں اشارہ ہے الکتاب مشار ہے ایک ترکیب یہ ہے کہ ظال کل کتاب جملہ مبتدا ہے لارے خبر اول ہے حدل المتقین خبر اسانی ہے دوسری ترکیب یہ ہے ظال کا مبتدا الکتاب خبر اول لارے بفی خبر ثانی پھر عظمت کتاب کی طرف اشارہ کہ یہ پوری کتاب ہے تیسری ترکیب یہ ہے ظال کل کتاب مبتدا ہو دلل متقین خبر ہے لارے بفی جملہ موتر زا نیت خالی ہے یہ فیہی کی ضمیر ہودن کی طرف راجی ہے تو معنی یہ ہوگا قرآن کی ہدایت میں کوئی شک نہیں رئیس المفسرین بھی یہی مانا کیا کرتے تھے ظال کل کتاب لارے بفی ہی یہ کتاب کوئی شک نہیں فیہ اس کی ہدایت میں لارے بفی فیہ کوئی شک نہیں اس کی ہدایت میں ہودل متقین کے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے اب ظالے کا اس میں اشارہ ہے مبہم اور یہ اشارہ مشعرہ بعید کے لیے ہے یہاں تو مشارل قرآن ہے جو قریب موجود ہے تو قریب کے لیے تو ہازا کا اشارہ ہوا کرتا ہے یہاں ہادا کی جگہ ذالے کا بعید کا اشارہ کیوں آیا بات احتیاط سے کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ اپنی کتاب کو خوب جانتا ہے بس لیکن علماء نے فرمایا ہے ظال اس میں اشارہ بعید کا اور بود دو قسم کا ہے ایک بود مکانی اور وجودی ہے اور دوسرا بود رتبی اور تعظیمی ہے یہاں بودھ وجودی اور مکانی مراد نہیں کیونکہ قرآن تو ہمارے سامنے پڑا ہے بلکہ بودھ رتبی اور تعظیمی مراد ہے تو ظال کل کتاب زال اس میں اشارہ بعید کا بود رتبی اور بودھ تعظیمی کی طرف اشارہ قرآن کی تعظیم اور قرآن کی عظمت بہت بعید ہے بہت اونچی ہے اور تو جہاد بھی علماء نے کی لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے زال کل وہ کبھی کبھی زال کا اور حاضہ اس میں اشارہ کے ساتھ اشارہ ہو جاتا ہے اس چیز کی طرف جو حاضر فض ہو حاضر فض ذہن ہو مخاطب اور متکلم کے ذہن میں حاضر ہو جیسے حدیث میں آتا ہے قبر میں مردے سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حقی حدر رج الحر رجول تو آہل ذیک مبتدین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر قبر میں حاضر ناظر ہوتے ہیں ہر مردہ کے سامنے موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہادا کے ساتھ اشارہ کیا مشارن لے نبی علیہ السلام کی ذات تو ہم نے اس کا جواب کر دیا کبھی کبھی اس میں اشارہ کے ساتھ اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے جو کہ حاضر فی ذہنی متقل والمخاطب ہوا کرتا ہے یہاں پوچھنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور جواب دینے والوں والے کو بھی پتا ہوگا کہ کس ہستی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اسی لیے ماں تقولوف حقی ہاد رجل، رج الحاد کہا گیا ذالک الكتاب، کتاب یہ عظیم الشان کتاب بڑی شان اور بڑے مقام کی کتاب الکتاب الفلام کمال کے لیے ہیں کتاب میں پھر کتاب کے مختلف معنی ہیں قرآن میں کتاب بمانے فرض بھی آتا ہے سورہ بقرہ ایک سو اسی نمبر آیت کتب علیکم القتال کتب علیکم تال سورہ بقرہ دو سو سولہ نمبر آیت اسی طرح سورہ نساء ایک سو تین نمبر آیت کوتبہ بمان فریزا کتاب اجل مسمہ کو بھی کہتے ہیں سورہ ہیجر کی آیت نمبر چار میں ہے کتاب رزق مقدرہ کو بھی کہتے ہیں مقدرہ رزق کو بھی کہتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر سینتیس کتاب عدت کو بھی کہتے ہیں عدت عورت کی عدت گزارنا سورہ بقرہ دو سو کتابت مکاتبت العابت کو بھی کہتے ہیں مالک غلام کو کہہ دے اتنے روپے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر لوں گا سرے نور کی آیت نمبر تینتیس کتاب خط کو بھی کہتے ہیں سورہ نمل انتیس نمبر آیت بلقیس کہہ رہی ہے انی القیہ الیہ کتاب ان کریم خط کتاب قانون شرعی کو بھی کہتے ہیں سورہ اعزاب آیت نمبر چھ کتاب کا اطلاق لوح محفوظ پہ بھی ہوتا ہے سورہ اعزاب کی آیت نمبر چھ کتاب حجت شرعی کو بھی کہتے ہیں سورہ صافات آیت نمبر ایک سو ستاون حجت شرعی کتاب سہوف اعمال کو بھی کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چودہ اور سورہ احقاف آیت نمبر انیس کتاب بمانے مکتوب جامع سورہ بقرہ یہاں دو نمبر آیت مکتوب جامع ذالکل کتاب یہ ایک کامل کتاب ہے مکمل کتاب ہے کامل اور مکمل کتاب ہے عظیم الشان کتاب ہے بڑے مقام اور مرتبے والی اور جامعیت والی کتاب ہے اعجاز اور ایجاز والی کتاب ہے فساحت اور بلاغت والی کتاب ہے نقص و عیب سے پاک کتاب ہے ذالکل کتاب لا لارے بفی شک نہیں اس میں ریب شک کو کہتے ہیں مایخ تلی جو فلکل بن اسباب الغی دل میں کھٹکنا ریب کہلاتا ہے کھٹکنا اس میں کوئی شک شبہ نہیں اس پہ ایک اشکال ہے ظاہری وہ اشکال ظاہری یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ظالی کل کتاب ہو یہ عازیم شان اور کامل کتاب ہے لار بفی اس میں کوئی شک نہیں تو کتاب کے کتاب ہونے میں کیا شک کتاب کی تعریف تو اس پہ صادق ہے صفے ہیں اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے جلد میں بل کیا ہوا ہے کتاب اسے ہی کہتے ہیں نا شک تو مفرد میں نہیں ہوتا نظالی کل کتاب ہو یہ کتاب ہے لارے بفیس میں شک نہیں تو کتاب کے کتاب ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں شک تو نسبت میں ہوا کرتا ہے یہاں تو نسبت نہیں ذکر کی گئی تو اس کی اس کا جواب ایک جواب یہ ہے لارے بفی ٹھیک ہے کہ شک نسبت میں ہوا کرتا ہے اگرچہ یہاں نسبت ذکر نہیں لیکن نسبت دوسری جگہ پہ ذکر ہے سورہ یونس کی آیت نمبر سینتیس دیکھیں نسبت ذکر کی گئی ہے دوسرے مقام پہ القرآن یو فسر باد ہو آیت نمبر سینتیس نہادن کن تصدیق اللہ بے نئے دے اور نہیں ہے یہ قرآن کے بنا دیے اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ولا کن تصدیق الدی بے لیکن یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی وہ تفصیل الكتاب اور یہ تفصیل ہے اللہ کے احکام کی لار بفی ہی شک نہیں اس میں مِن رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو دیکھیں مِن رب بل یہاں نسبت ذکر ہوئی ہے نا لار بفی مِن رب العالمین شک نہیں ہے اس میں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے سورہ اس سجدہ کی دو نمبر آیت میں بھی نسبت ذکر ہے سورہ اس سجدہ دیکھیں اکیسواں پارا آیت نمبر دو تنزیل الکی لا ریب بفی ہی رب العالمین طنزیل الکیتا بیلا بفی ہی رب العالمین اترنا اس کتاب کا کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے اگرچہ نسبت یہاں نہیں ذکر کی گئی لیکن قرآن میں دوسرے مقامات پہ نسبت ذکر کی گئی ہے تو اش کال کا جواب ہو گیا ایک لارے بفی ہی مناطقا کا اعتراض یہ تھا کہ شک تو نسبت میں ہوا کرتا ہے شک تو نسبت میں ہوا کرتا ہے اور یہاں تو مفرت کتاب ذکر کی گئی تو کتاب میں مطلق کتاب میں مفرت کتاب میں کیا شک ہے تو اس کا جواب شک نسبت میں ہوا کرتا ہے یہاں نسبت نہیں ذکر کی گئی لیکن قرآن میں دوسرے مقامات پہ نسبت ذکر کی گئی ہے جیسے سورہ یونس آیت نمبر سینتیس اور سورہ السجدہ آیت نمبر دو میں اسی وجہ سے حافظ اماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لار بفی ہی انہوں نزلہ منہ لار بفی ہی دلہ ہی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے حضرت مجاہد بھی مانا فرماتے ہیں صفی ہی شی اندی الرئی لئی صفی ہی نہیں ہے اس کتاب میں کوئی ایسی بات یدی ار رئی جو شک پیدا کر لے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو شک پیدا کر لے یہ شک سے پاک کتاب ہے شک سے مبرہ کتاب ہے امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور دوسرے علماء بھی لکھتے ہیں لارے بفی ہی کا مانا ہے لا ترتابو فی ہی نفی بمانے نہیں لارے بفی ہی اے لا تر فی شک نہ کرو قرآن میں نفی بمانے نہیں لئی سزال کا محل الر بھی تفسیر تبری میں ابن جریر نے بھی یہ لکھا لا ترتابو فی سر بقرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے میں اس کی تائید دیکھے نفی بمانے نہیں سر بقرا ایک سو ستانوے نمبر آیت میں اس معنی کی تائید نفی بمانے نہیں فلا ولا فسوق ولا جدال فل الحج یہاں بھی لا لا لا نفی ہے بمانے نہیں لارا فسا یہ نفی بمانے نہیں ولا فسوقا نفی بمانے نہیں ولا جدالا نفی بمانے نہیں فی الحج تو یہاں بھی لارے بفی ہی شک نہیں اس میں یعنی شک نہ کرو اس میں لے سزالی کا محل رئی بھی نہیں ہے یہ شک کی جگہ قرآن میں شک نہ کرو قرآن میں شک نہ کرو لار بفی اور مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا مانا تھا ذالکل کتاب مبتدہ ہو دلل متقین خبر ہے درمیان میں لار بفی جملہ معترضہ فیہ کی ضمیر ہدن کی طرف راجی ہے لار بفی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے نسبت یہ ہے حدل متقین قرآن کی ہدایت میں شک نہیں فی ہی کی ضمیر ہدن کی طرف راضی ہے لارے بفی ہی شک نہ کرو اس قرآن میں یہ شک کا مقام نہیں یا شک نہیں ہے اس میں اب دوسرا اشکال ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نفی بمانے نہیں لے لیا ٹھیک ہے جواب لا ترتابو فی یا لارے بفی شک نہیں ہے اس میں نسبت بھی ذکر کر دی لیکن قرآن نے نفی کر دی ہے لارے بفی حال یہ ہے کہ شک کرنے والے نے تو قرآن میں شک کیا ہے وہ فی رئی بھیم یا منافقین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سور توبہ میں کہ اپنے شک میں لا لا زیادہ شک کرنے والے ہیں تو وہم فی بیمیت اور شک کرنے والے نو تو شک کیا لیکن قرآن کہہ رہے لارے بفی تو یہاں بھی علماء تفسیر جواب کرتے ہیں لارے بفی عند مینینا مومنوں کے نزدیک متقیوں کے نزدیک قرآن میں کوئی شک نہیں یا وہی معنی کہ نفی بمانے نہیں لا ترتابو فی لا ترتابو فی ہی ذالک محل کا شک نہ کرو قرآن میں یہ شک کی جگہ نہیں ہے اگرچہ شک کرنے والوں نے شک کیا ہے لیکن بے جا کیا ہے ریب استراب قلب کو کہتے ہیں دل کی بے چینی کو کہتے ہیں یقین کے فقدان کو کہتے ہیں ذالکل کتاب ہوئی عظیم الشان کتاب بڑے شان بڑی مقام بڑے درجے والی کتاب لارب بفی ہی کوئی شک نہیں اس میں کہ ہودل للمتقین کے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے ہم نے ہدایت کے معانی ذکر کیے تھے یہاں بھی آپ اسے معاد کر لیں اور دیکھیں کہ یہاں کون سا معنی لگتا ہے کیونکہ یہاں اشکال بنتا ہے ہودل للمتقین قرآن نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور سورہ بقرہ ایک سو پچاسی نمبر آیت میں فرمایا شاہ رمضان اللذی انزل القرآن و حدل للناس ماہ رمضان کا مہینہ رمضان کا وہ کہ نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن ہودل للناس ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے تو اسی صورت کی ایک سو پچاسی نمبر آیت میں فرمایا قرآن ہودل الناس ہے یہاں فرما رہے ہیں ہودل متقین ہے سب لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خاص متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ تو ظاہری تناقض اور تعارض آیا اس کا جواب جو ہدایت کے معنی آپ نے پڑھے تھے سورہ بقرہ کی یہ دنس سور فاتحہ کی یہ دینس المستقیم میں وہی معنی یہاں پہ لگاؤ ہدایت عامہ زندگی گزارنے کے طریقے یہاں نہیں لگ رہا ہدایت خاصہ بمانے بیان نہیں لگ رہا ہدایت خاص الخاص بمانے صبات یہاں لگ رہا ہے جس طرح عہد نامے مانا کیا تھا سب بتنا تو یہاں ہدایت بھی مانا سبات کے لے گے ہدایت بمانے سبات لیں گے ہو دلمتین مضبوطی ہے متقیوں کے لیے تقوی پر مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے ایمان اسی لیے ابن جریر امتفاصر تفصیر تبری میں فرماتے ہیں ہودل متقین نورل للموحدین نور ہے ماحدین کے لیے قرآن کیا ہے صبات ہے نور ہے معاحدین کے لیے متقیوں کے لیے وہاں ہدل الناس قرآن کا بیان سب لوگوں کے لیے ہدایت خاصہ بمانے بیان یا حدل متقین قرآن صبات ہے متقیوں کے لیے سبب استقامت ہے متقیوں کے لیے نور ہے متقیوں کے لیے متقی کسے کہتے ہیں تو حدیث میں متقی کی تعریف ذکر کی گئی ہے عبد اللہ اب عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا متقی الذین یتقون نشر کا وملون بتاعتی اللہ نتو نشر کا ویامل بتاعتی متقی وہ لوگ ہیں جو خود کو شرک سے بچاتے ہیں اور میری تابے میں عمل کرتے ہیں یہ متقی ہیں قرآن میں تقوا کے متعدد معانی ہیں ایک مانا قرآن میں تقوا بمانے توحید سور فتھا آیت نمبر چھبیس چھبیسواں پارہ چھبیس نمبر آیت سور فتح دوسرا تقوا بمانے توبہ سورہ آراف کی آیت نمبر چھیانوے میں تقوا بمانے توبہ ہے تیسرا تقوا بمانے تر کے معاشیت گناہ کو چھوڑنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو نواسی ون ایٹی نائن چوتھا تک و اطاعت اعتباری اطاعت سور نحل کی آیت نمبر دو پانچواں تقوی و بمانے اخلاص سور حج کی آیت نمبر اکتیس چھٹا تقوی بمانے خوف اور ڈر سورے نساء کی پہلی آیت یا یو ستقو ربکم یہاں تقوی سے مراد یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں جو ہم نے ذکر کیے امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دوسری جلسفہ فبیس پہ لکھتے ہیں قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علی نے ابی طالب ردی اللہ تعالان نے فرمایا تھا اتقوا ترک علی اسراراسی اتقوا بہت قیمتی بات ہے بہوالے امام رازی تفسیر کبیر دوسری جل صفہ بیس ان علی رضی اللہ تعالان قال اتقوا ترک ال علی یا تھی و ترک الخترار یا تقوی کسے کہتے ہیں علی ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنا پر ہمیشگیری کو چھوڑ دینا اور نیکی پر تکبر نہ کرنا ترک ال اسرار یا الماسیتی و ترک الغترار یا اس کو تقوی کہتے ہیں وہ کالا حسن الحسن بصری فرماتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں اللہ تختاراللہ سواہو حسن بسری کا یہ قول بھی یاد کیجیے اللہ تختاراللہ سواہو و تالما ان المور کلابی اللہ تقوا کا معنی حسن بسری کرتے ہیں اللہ تختار تختاراللہ سواہو کہ اللہ سے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اللہ پر برتری نہ دینا لا تختارا علی اللہ ہی سواہو کسی کو بھی مختار نہ ٹھہرانا تختارا اس پختوں کی معنی کو یار اللہ تختارہ اللہ سواہو کسو غور کے پاللہ پا بانی غیر داللہ دا نے اسو کم پاللہ پا غرن کے ش اللہ تختارا اللہ ہی سواہ تقوا دی تو چپ اللہ باندھی غیر دا اللہ نے اسو کم غور کی و تالما تپوئے گی انل امورہ کل ہابی اللہ چپے سلی اور اختیارات ٹول دا اللہ سر دی اللہ پلاس کی و تالما ان المورہ کل کل ہابی دل اللہ اور تو یہ جانتا ہو کہ امور سب کے سب اللہ کے دستے قدرت میں ہیں اسے تقوا کہتے ہیں اللہ تختار اللہ سواہال ان المور اک اللہ یہ حسن بصری کا قول تھا یہ بھی کبیر تفسیر کبیر میں امام راضی نے ذکر کیا پھر ابراہیم ابن ادہ کا قول ذکر کر رہے ہیں وقال ابراہیم و تقوا اللہ یجید الخل فی کا عیبا ول ملائی کفی اف علی کا ولا ملک العرش فی سری کا ملک العرش <تصفح> یہ بھی بہت اچھی بات ہے ابراہیم ابن ادھ ہم اللہ فرماتے ہیں تقوا کسے کہتے ہیں اتقوا اللہ ییدید الخلق فی اسانی کا کہ لوگ تمہاری زبان میں عیب نہ پائیں تمہاری زبان میں لوگ عیب نہ پائیں وللم کتفی افعالی کا ایبن فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں ولا ملی کلار شفی سر کا اور نہ کا مالک تمہارے چھپے رازوں میں عیب پائے تمہاری زبان بھی عیب سے پاک تمہارے افعال بھی عیب سے پاک اور تمہارے عقیدے اور سر راز بھی عیب سے پاک اسے تقوا کہتے ہیں پھر فرمایا وقال اللہ یرا کا مولا کا ہے کا سے کہتے ہیں اللہ یارا کا مولا کا ہے کہ نہ دیکھے تجھے تیرا مالک اس جگہ جہاں سے تجھے منع کیا ہے اللہ تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے منع کیا ہے اللہ یرا کا مولا کا کا پھر فرماتے ہیں امام راضی وقالا اور کسی نے کہا المتقی من کا سبیل المصطفیٰ و نب وراء القفا ورا ورا القافا وکلف نف سہل اخلاصہ ولوفا وچت بلحرام بہت اچھی بات ہے یہ بھی متقی کسے کہتے ہیں من ک سبیل المصطفی جو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے والا ہو وہ نب ازت دنیا جِسْنِ القفا جس نے دنیا پسے پش پھینک دی ہو وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الخلاص اولوفا اور مقلف کیا ہو اس نے اپنے نفس کو اخلاص اور وفا پر وچ الْحَرَامَ وَالْجَفَا حرام الْحَرَامَ وَالْجَفَا بل حرام, والجفا بل حرام والجفا اور خود کو بچاتا ہو حرام سے اور بے وفائی سے ابن کثیر فرماتے ہیں حافظ اماد الدین ابو الفیدا ابن کثیر ہر قسم کے گنا سے اپنے آپ کو بچانے کو تقوا کہتے ہیں پھر اشعار نقل کرتے ہیں حل ذنوب حل ظنوب سگیرہ و کبی رہا ذاکت وسنا کا ماشن فوکا ارد شوقی یہ تحر ان من انسا یہ ساری قیمتی باتیں ہیں بھائی حل ظنو ب سگیرا و کبھی رہا چھوڑ دو گنا چھوٹے اور بڑے یہ تقوی ہے وسنا کما شن فو کا ارد شو کی اور ایسے زندگی گزارو جیسے خاردار راہ پر کانٹوں والی راہ پر ایک انسان چل رہا ہو اور پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہو کہیں کانٹا میرے پاؤں میں نہ چبھ جائے اسی طرح زندگی گزارو قدم قدم پہ احتیاط کرو اسے تقوا کہتے ہیں لا تا تر چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھا کرو کیونکہ ان الجبال من الحصہ پہاڑ تو ریت کے ذروں سے ہی بنا کرتے ہیں ذرہ ذرہ اکٹھا ہو کے پہاڑ بن جاتا ہے حل ظنو ب سگی رہا و کبھی رہا ذاکت توقا وسنا کما شنفو کا ارد شو کی احضر ما یرا لا لاتحر ن سگیرتن انل جن الحصہ خطیب صاحب لکھتے ہیں اپنی تفصیر میں پہلی جل صف اکتالیس پر اتقوا تر کما ہر رما ہر رم اللہ و اداؤما افطرد اللہ فیمار اللہ بادہ خیر تقوا کسے کہتے ہیں تر کما ہر رم اللہ جو اللہ نے حرام ٹھہرا ہے اسے چھوڑنا و ادا مائف ترد اللہ ہو فیما فیما رض اللہ حباد کا فو خیر خا ترک ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام ٹھہرا ہے اسے ترک کرنا تقوا ہے وہ اداؤما فتر اللہ ہو اور جو اللہ نے فرض ٹھہرایا ہے اس کو ادا کرنا یہ تقوا ہے فما رض اللہ باد ذالی کفوا خیر حرام سے بچنے کے بعد اور فرائض کی پابندی کے بعد جو اللہ تمہیں دے دے بس یہ خیر ہے اسے تقوا کہتے ہیں یہ خیر ہے اسے تقوا کہتے ہیں ہاں جی تقوا کے معنی تو ہم نے بیان کر دیے اب تھوڑا قرآن کی سیر کریں اور تقوا کے سمارات کے سمارات آپ قرآن میں تلاش کریں تو سمارات تقوا میں قرآن سب سے پہلا سمارا غالبا ذکر کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے تقوا کے سمارات میں علی العادہ دشمن پہ غالب ہونا غالابا اگر تمہیں تقوا مل گیا تو تو اپنے دشمن پہ غالب ہو جائے گا سورہ انفال آیت نمبر انتیس سورہ انفال نو پارہ آیت نمبر انتیس یا آمنو ان تتقوا اللہ یل کم فرقان فران کم و یغفر وم قرآن والا گھٹ اشین یا یوحلدینا منو ان تتقوا اللہ او مومنو اگر تم ڈرو اللہ سے تمہیں تقوا نصیب ہو جائے تو یجال کم فرقانہ ٹھہرا دے گا اللہ تمہارے لیے غلبہ یجال کم فرقانہ ٹھہرا دے گا اللہ تمہارے لیے غلبہ دشمن پر دوسرا فائدہ ویوک فران کم سیاتی اور دور کر دے گا اللہ تم سے تمہاری دنیاوی تکالیف و فرل کم تیسرا فائدہ اور بخشش کر دے گا اللہ تم کو بخشش کر دے گا اللہ تمہاری تو تین فائدے اس آیت میں تقوع کے ذکر ہوئے ان تتق اللہ ہے جاللہ کم فرقانہ اگر تم ڈرے اللہ سے تو اللہ ٹھہرا دے گا تمہارے لیے غلبہ دشمن پر یجعل لکم فرقانا دوسرا فائدہ ور سی ان کم تم سے اللہ تمہاری دنیاوی تکالیف کو دور فرما دے گا تیسرا فائدہ و یک تمہاری مفرت کر دے گا اسی طرح فائدہ تقوی کا سمرا تقوا کا نصرت الہی نصرت الہی سورہ نحل آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس نمبر آیت سورہ نحل کی آخری آیت ان اللہ مال دینت تکو مائیت خاصہ بانے نصرت امداد ان اللہ مالدین تکو بے شک اللہ ان اللہ معیت خاصہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اتقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا معیت خاصہ نصرت امداد نصرت الہی اللہ کی ان لوگوں کے ساتھ ہے ان اللہ بے شک اللہ مالدینہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اتقو جنہوں نے تقوع حاصل کیا مخرج عن الغموم تیسرا فائدہ غموں سے نجات اور چوتھا فائدہ رزق منہائی لا تصب اس طرف سے رزق کہ جس کا تمہارا جس طرف سے تمہارا خیال اور گمان بھی نہ ہو سور ات طلاق پارہ پہلی آیت دو آیت نمبر دو سور ات طلاق آیت نمبر دو اللَّهَ کلّہ ی ال مخرجہ يَتَّقِ اللَّهَ تقل حجالہ مخرجہ اور جو اللہ سے تقوی اختیار کیا جس نے یالُ مخرجہ ٹھہرا دے گا اللہ اس کے لیے مخرجہ اے مخرجا نان الغمو میں نکلنا تمام پریشانیوں سے و رز ہومن سلاح تسیب اور رزق دے دے گا اللہ اس کو اس طرف سے لا يحتسب کے یہ گمان بھی نہیں کرے گا تو تقوع کے دو فائدے ذکر ہوئے ایک, ایک فائدہ یجال مخرجہ اور دوسرا فائدہ من ہُمن حائیص الحتب تقوا کا ایک فائدہ قبولیت اعمال بھی ہے سورہ معیدہ آیت نمبر ستائیس دیکھیں ان اللہ یتقبل من المتقین سورہ معہ آیت نمبر ستائیس انما یتقبل اللہ من المتقین ہاں جی حابیل نے کہا قابیل سے ان یتقبل قبل اللہ من المتقین بے شک قبول کرتا ہے اللہ اعمال متقین کا تقوا والوں کا تو قبولیت اعمال تقوا کے سمارات میں سے ایک سمرا ہے تقوا کے سمارات میں دخول فل جنا اور نجات من النار دوخول فل جنا اور نجات من النار تقوا کے ذریعے جنت ملے گی جہنم سے نجات ملے گی سورہ مریم آیت نمبر ترسٹھ ساٹھ تلکل جن تلتی نوری سو من عبادینہ من کا ن تقیا تلکل جنتلتی نوری سمن عبادینہ من, من کا ن یہ جنت وہ ہے یہ جنت وہ ہے جو میراث میں دیتے ہیں ہم اپنے بندوں کو من کا نتق ان کو جو ہو متقی اور پرہیزگار من کا ن جو ہو متقی اور پرہیزگار سور کہف میں بھی دیکھیں ذرا سور کہف متقیوں کے لیے میراث ہے جنت کی تو یہ سمرات تھیں سمرات تھے, تھے تقوا کے ہودل للمتقین قرآن ہدایت ہے سبات ہے اس سبب استقامت ہے نور ہے متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اب متقی اور پرہیزگار کون ہیں قرآن خود ان کی تعریف کرتا ہے الدینہ یو بالغیب بلغیبی وہ یوقیمون ما و مما رزکنا فکون متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور پابندی کرتے ہیں نماز کی اور اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو یہ خرچ بھی کرتے ہیں یو بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب پر یو امینا ایمان لاتے ہیں غیب پر قرآن قریب میں ایمان کا مادہ آٹھ سو اٹھتر دفعہ ذکر کیا گیا ہے ایمان کا مادہ آٹھ سو اٹھتر دفعہ بیان ہوا ہے اور آمر بال ایمان اٹھارہ دفعہ ہے آمینو آمینو ایمان کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے مختصرا کیونکہ تفصیلی ابحاث احادیث کی کتابوں میں ہوتے ہیں کتاب المان وہاں مدلل علمی بحثیں ہوتی ہیں ایمان کے بارے میں یہاں اختصار کے ساتھ اتنا سمجھ لو ایمان کی تعریف میں بہترین تعریف یہ ہے اتدیقیما جا ابن نبی وصلی علیہ وسلم ا تصدیق و بیما جا بہن نبی وس اللہ علیہ وسلم ایمان کہتے ہیں دل کی گہرائی سے ماننا اس سب کو جو نبی علیہ السلاۃ وسلام لائے ہیں اللہ کی طرف سے بما جا اب نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یو مینو ن بیما ان ذیل علیہم وما ان ذیل قب لیک یو مینو ن وما ان ذیل قب لیکا بیما میں ہم تفصیل کریں گے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف کہ نبی اللہ کی طرف سے دو قسم کی وہی لے کے آئے ہیں وہی جلی وہی خفی متلو اور غیر متلو دونوں کو ماننا ہے تو اللہ یؤمنون بالغیب متقی وہ لوگ ہیں یو جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر غیب کسے کہتے ہیں تو امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں غیب ما گا عن الحواس کو کہتے ہیں قاضی بیزاوی بھی فرماتے ما ہوا غائب عن الحاستی انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حوا سے ظاہریہ دیے ہیں پانچ قوت باسرہ دیکھنے کی طاقت دیکھ کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلان چیز ہے فلان فلان فلان ہے قوت سامعہ سننے کی طاقت سننے کے ساتھ پتا چلتا ہے یہ فلان کی آواز ہے تیسری قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت سے پتہ چلتا ہے یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے یہ تھیکا ہے یہ پھیکا ہے اور چوتھا قوت یہ شامہ سونگنے کی طاقت سونگنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے پانچواں قوت علامسہ انسان کی ساری بدن میں ہوتی ہے ہاتھ لگا کے پتا چلتا ہے بدن سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو پتا چلتا ہے یہ نرم ہے یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے یہ سخت ہے یہ نرم ہے یہ گرم ہے یہ معلومات قوت علامسا کے ساتھ پتہ حاصل ہوتی ہیں سب سے پہلے انسان کو حواس سے خمسہ ظاہریہ کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں دیکھنے سننے سونگنے چکھنے اور ہاتھ لگانے سے علم حاصل ہو جاتا ہے جہاں پہ حواس سے خمسہ ظاہریہ کام نہ کریں وہاں سے عقل کے ذریعے معلومات آتی ہیں ہاں جی دھوئیں کو دیکھ کر علم ہوا کہ آگ لگی ہے اسی لیے دعا تو آگ کے لیے دلیل ہو پر دل دلالت کرتا ہے جہاں عقل کا انتہا ہو وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے جو حواس سے بھی معلوم نہ ہو عقل سے بھی معلوم نہ ہو وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے تو ابن قاضی بیزاوی بھی فرماتے ہیں امام راضی بھی فرماتے ہیں ما گا بانل یما ہوا غائب الان الحاصہ اس کو غیب کہتے ہیں امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں غیب کسے کہتے ہیں مالم یوقیم علیہ دلیل ولا اطلاع علیہ ہی مخلوق ان غیب اسے کہتے ہیں جس پہ دلیل قائم نہ ہو دلیل قائم نہ ہو ولا اطلا ع مخلوق اور اس پہ مخلوق مطلاع نہ ہو مخلوق کو بھی اس کا علم نہ ہو یہ علم غیب کی تعریف ہے یہ ایک اطلاع علی الغیب ہے ولا اطلا علیہ مخلوق۔ یہاں یہ معنی نہیں چل رہا دوسرا معنی الغیب مالا یوس بن نظری دون الخبری غیب اسے کہتے ہیں جس کی طرف رسائی نظر کے ذریعے نہ ہو بغیر خبر کے یہی معنی ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں غیب دو قسم کے ہیں ایک وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم نہ ہو وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو جیسے جنت جہنم فرشتے وغیرہ یہ غیب کی اطلاع دلیل کے ساتھ ملی تو اس کو امبا الغیب اطلاع الغیب خبر غیب کہا جاتا ہے اخبار الغیب کہا جاتا ہے دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم نہ ہو وہ اللہ کی صفت ہے علم غیب ایک معنی مفسرین نے کیا ہے غیب بمانے دل چھپا دل میں جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے یؤمنون ایمان لاتے بالغیب دل سے بہترین معنی ہے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب دل سے صرف زبان سے ظاہری ایمان نہیں بلکہ دل سے ایمان لاتے ہیں کیونکہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو صرف زبان پہ ایمان کا کلمہ ہو تو قرآن فرماتا ہے بعد میں سات نمبر آیت میں آ رہا ہے وہ من سلو آ منا بلا و بل و ملاخری و ماحم ماہم بھی مومنین یہ ایمان والے نہیں ہیں تو یو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب دل سے دل سے امام راضی بھی اسی طرح فرما رہے ہیں الغیب و کلوما اخ اوخب ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تفصیر کبیر غیب وہ ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلام نے اس کی خبر دی ہو کہ یہ کام ہونے والا ہے جو خبر نبی کو اللہ نے دی نبی نے ہمیں دی وہ اطلاع الغیب ہے وہ اطلاع الغیب ہے تو سب سے پہلی صفت ایک معنی بعض علماء نے ایسے بھی کیا میں نے اپنے استاذ محترم سے سنا تھا یؤمنون بالغیب متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کہ غیب اللہ کے لیے ثابت ہے ی بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب پر کہ غیب اللہ کی صفت ہے علم غیب اللہ کی صفت ہے پہلی صفت یو بالغیب متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر جس غیب پہ دلیل قائم ہو وہ دلیل مانتے ہیں وہ غیب مانتے ہیں جنت جہنم فرشتے محشر پلے سرات حاؤز کوثر سب غیب ہیں نا ہم سب چھپے ہوئے وہ یوقیم سلاتا اور پابندی کرتے ہیں نماز کی اقامت السلا یقیم سلاتا قرآن کریم میں امر بسلاد 20 دفعہ ہے یہاں یو بالغیب پہ تفسیر ماجد نے ماجدی نے بہت اچھی تفصیل کی ہے فرماتے ہیں یو بالغیب اگر نبی اور ولی سے کچھ چیز چھپی ہوئی نہ ہو تو پھر ان کا ایمان کس چیز پر ہے انبیاء بھی تو ایمان لاتے ہیں اولیاء بھی ایمان لاتے ہیں بالغیب تو جب غیب ہی نہیں ان سے کچھ ہی نہیں تو پھر یو بالغیب کا کیا مانا دریابادی رحم اللہ فرماتے ہیں تفصیل ماجدی والے فرماتے ہیں کہ اللہ یومین بالغیب اگر نبی اور ولی سے کوئی چھپا ہوا نہیں کوئی چیز غیب نہیں تو ان کا ایمان کس پر یوقیم انسلاتا اور پابندی کرتے ہیں نماز کی دیکھیں فیل کی مثال بیل کی طرح ہے بیل بیل کی رسی جس نے پکڑی بس اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے فیل بھی اپنے متعلق کے حساب سے معنی بدلتا ہے اقامت اور قائم قامہ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قیام اب یہ قیام فیل زی جسم سے متعلق ہو تو اس کا ایک معنی غیر زی جسم سے متعلق متعلق ہو تو اس کا دوسرا معنی جیسے جا آ فیل ہے تو جا ا زید زید آیا اس کا کیا معنی ہے انتقل من مکان الى مکان حتیٰ وصل زید ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہوتے ہوتے پہنچ گیا یہ روانہ ہوا اسلام آباد سے تو آتے آتے یہ فتح جنگ آیا ترنول فتح جنگ اس کے بعد یہ کامرہ پہنچا پھر اٹک شہر پہنچا پھر یہ نوشہرہ آیا نوشہرہ سے پشاور پہنچ گیا انتقال مکان الى مکان حتا وصل ا یہ جا زید کا معنی ہے لیکن یہی جاء کا فیل اگر غیرزی جسم سے متعلق ہو تو اس کا معنی بدل جائے گا جا البرد سردی آ گئی اب یہاں یہ معنی نہیں کہ سردی کی ایک رات کالام میں تھی دوسری سوات میں تھی تیسری مردان میں تھی چوتھی پشاور میں انتقل من مکان الى مکان ان وصلہ وسلہ کمانا نہیں ہوگا یہاں کیونکہ یہاں جا کا متعلق یہ غیرزی جسم ہے تو جا بمانے مانے ہوگا زہر البرد سردی کے آثار ظاہر ہو گئے اسی طرح قام ا زید کام زید زید کھڑا ہو گیا یعنی ابھی تک لیٹا تھا بیٹھا تھا اب کھڑا ہو گیا لیکن قامت اس قد قامت اس نماز کھڑی ہو گئی کیا نماز ابھی تک بیٹھی تھی اب کھڑی ہو گئی اب قام, قام اور قیام کا معنی ہم جدا کریں گے کیونکہ سلاد غیرزی جسم ہے تو یقیمون انسلاطا یہاں یقیمون منسلات اقامت سلاد کا معنی اجرا سلاد ہے سور تحا کی آیت نمبر 134 اس کی تائید ہے وہ امر اہل کا بسلاطی وسط اور حکم کیجیے اپنے اہل و عیال کو نماز کی اور خود بھی وسط برالیہ خوب مضبوط ہو جائیے نماز پر امر بسلاط قرآن میں بیس دفعہ ہے لفظ سلاد قرآن میں تریاسی دفعہ ہے اور سلات کا مادہ پچانوے دفعہ آیا ہے امر بھی اقامت صلاح اٹھارہ دفعہ ہے اٹھارہ دفعہ اٹھارہ دفعہ امر دفع بھی اقامت صلاح نماز کو قائم کرنے کا امر اللہ واللہ تو ایک معنی یقیمون سلاطا اے یوروی جون سلاط ابن جریر نے یہ مانا کیا ہے تفسیر تبری یا یقیمون منصلا پابندی کرتے ہیں نماز کی اقامت السلاح کسے کہتے ہیں اقامت السلاط فی قرآنی رعایت الاوقات کو کہتے ہیں ایک معنی جیسے سور بقرہ دو سو اٹھتیس نمبر آئے دیکھیں ذرا دو سو اٹھتیس سور الصلاوات ہافو الوسطى وسلاتل وسطیٰ قانتی نگہبانی کرو نماز کی اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو وسلاتل وسطیٰ اور نماز کو درمیانہ کرو یا خصوصا درمیانی نماز ہم وہاں تفسیر بیان کریں گے مقومول قانی تین کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے آجزی کرنے والے سر نصابی ذرا دیکھے آیت نمبر ایک سو تین ایک سو تین نمبر آیت ان نسلا تک کا نہ تالمنی کتاب بے شک نماز مقرر ہے مومنوں پر کتاب موقوطہ اپنے وقت مقررہ میں رعیت الوقات سورہ روم آیت نمبر ستارہ اٹھارہ دیکھے ذرا سورہ روم اکیسواں پارہ آیت نمبر ستارہ اٹھارہ تو سبحان اللہ ہی نہ تم سونا وہین تسبنا فس سماواتی ولادی واشین و ہی ن تھی رون پاکی اللہ کے لیے جب تم شام کرتے ہو جب تم صبا کرتے ہو صبح کرتے ہو اور اس اللہ کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں وہ اور رات کی وقت وہینتیر اور جب تم زہر کرتے ہو دوپہر ہر وقت اللہ کی پاکی ہے اوقات خمسہ لسلا سورہ ہد آیت نمبر ایک سو چوبیس دیکھیں اقامت السلاد بمانے رعایت الاوقات سورہ ہود آیت نمبر ایک سو چودہ چوبیس نے ایک سو چودہ واقعی میں سلاف نماز قائم کرو دن کے اطراف میں اور رات کے کچھ حصے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھتر دیکھے رعایت الاوقات اقامت السلاح بمانے رعایت الاوقات بنی اسرائیل یا سورت الاسراء پندرواں سپارہ آیت نمبر اٹھتر اقیم صلا تلی الشمس کی غسق لاغ سکل و قرآن ان قرآن الفجر کا نہ پابندی کرو نماز کی لی الشمس سورج کے زائل ہونے کے وقت علاغ سکلِ رات تک رات کے اندھیرے تک وہ قرآن الفجر اور قرآن پڑھو فجر کے وقت ان نہ قرآن الفجر کا نہ مشہور ومین اللہ علی فتحجد بھی نا اللہ کا رات کو بھی تحجد کیا کرو سور توحا کی آیت نمبر 130 سو پارا سور توحا آیت نمبر 130 فاسبر يقولون وسبح بحمد رَبِّكَ قَبْلَ و سب وَقَبْلَ ربی کا قبل تلو فَسَبِّحْ سی و لَعَلَّكَ غروب مضبوط رہو اس پر صبر کرو جو یہ برا بلا کہتے ہیں وہ سب بح بھی پاکی بیان کرو اپنے رب کی صفتوں کے ساتھ قبل طلوع شم سورج کے طلو ہونے سے پہلے وہ قبل غروب ہا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ منانا اللہ اور رات کے اطراف میں فسبح بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اطراف فن اور دن کے اطراف میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو لا اللہ کا تردہ خام خا کہ اللہ تجھے راضی کر دے یا تو اقامت الصلاط کا ایک معنی نماز کی پابندی بمانے رعایت الوقات اوقات خمسا دوسرا اقامت سلاط یوقی من سلاد طہارت تہارت پاکی سے نماز پڑھنا پاکی سے نماز پڑھنا نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا سورہ مائدہ آیت نمبر چھ یا منو ادا کم تمل سلاطی فغ سلو جوہ کموائی دیا کو مل مرافی وم سروسی کموار جل کمل کابینی او ایمان والو جب تم اٹھو نماز کے لیے تو دھولیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ اور ہاتھ پھیر لیا کرو ہاتھ پھیرو تم اپنے سروں پروار جلا کو ملکا اور دھو لیا اپنے پاؤں کو گیٹھوں کے ساتھ وین کن تم جنوباً تو حصول تہارت اقامت سلاد کے لیے اسی طرح قیام آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتی سر سور بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتیسر وقوم قانتی قوم قیام رکور سجدہ سورہ حج آیت نمبر ستر آیت نمبر ستر سورہ حج ستارواں پارہ آیت نمبر ستر یا یوحدینکڑو وس جورات سورہ مزمل کی آیت نمبر چار انتیسواں پارہ سورہ مزمل آیت نمبر چار انتیسواں پارہ سورہ مزمل آیت نمبر چار قرآن ترتیلا آیت نمبر بیس اسی سورہ مزمل کی آیت نمبر بیس فخر القرآنی نماز کی اقامت یقیمون سلا خوشو مراد ہے خوشو سورہ مومنون کی ابتدائی آیت قدفلا المومنون اللہ دین فی صلام خاشیون پنوت آجیزی سورہ بقرہ کی دو سو اٹھتیس نمبر آیت دو سو اٹھتیس نمبر آیت وقوم قانی تین محافظت اور دوام علی صلاح سورہ معارج کی آیت نمبر 23 انتیسواں پارہ سورہ معارج آیت نمبر 23 آیت نمبر تیئیس اللہ عالا سلا دایمن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پہ دوام کرتے ہیں دائمون اقامت سلاد نماز میں اخلاص کے معنی بھی بھی ہے سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو بہاسٹھ آٹھواں آیت نمبر ایک سو بہا سٹھ سلا و سکی و مماتی لاہ رب عالمین اللہ کے لیے اخلاص اسی طرح فصل ربی کا ون ہر سرے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اخلاص تو اقامت السلاط بمانے رعایت الاوقات تہارت قیام رکو سجدہ قرات خوشو قنوت دوام و محافظت اور اخلاص ان ساری باتوں کا لحاظ کرنا نماز کو قائم کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات سلاد مختلف معانی پہ استعمال ہوا ہے قرآن میں سلاد بمانے دعا ہے قرآن میں سور توبہ کی آیت نمبر ایک سو تین سلی علیہ من سلا تھا کس بمانے جنازہ سور توبہ آیت نمبر ست چوراسی چوراسی لا تسلی احدمن ماتا بادا سلاد بمانے دین سورت کی آیت نمبر ستاسی سلاد بمانے ذکر اللہ کا ذکر سورہ نور آیت نمبر اکتالیس سلاد بمانے درود ان اللہ تو سلو نا النبی آمنوا امن علیہ وسلم و تسلیم اسور احزاب آیت نمبر چھپن تو مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے سلاد ایمان کے بعد اعمال میں سب سے پہلا نمبر سلاد اور نماز کا کیوں السلاط اور اماد الدین یہ دین کا ستون ہے الفق الفرق بین القفری والاسلام اسلامی ترک السلاح حدیث میں آتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے یہ ملاق الدین بھی ہے اور یہ معراج مومن بھی ہے اور یہ سلاد نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے جتنے احکام ہے زمین پہ ملے ایک نماز کا حکم تھا جو آسمان پہ اللہ نے تحفتن دیا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آئمہ سلاسا فرماتے ہیں تارک الصلاط کافر ہے قسدن نماز کو چھوڑنے والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اللہ دینہ بالغیب متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ویوقیمون سلاتا اور پابندی کرتے ہیں نماز کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ من تبعیز کے لیے ہے اور بعض اس مال میں سے بعض اس میں سے رزق نہ جو ہم نے رزق دیا ان کو یونفیکون یہ خرچ کرتے ہیں رزق بمانے حصہ رزق اسمن ماون تفربی میں مالیوں و جاہیوں و رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے خواہ وہ مال ہو جا ہو ولد ہو روح المانی میں سعید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ارز کو البزلو مینا نعام ظاہرتی الباتینہ البزلو مینا نعام ظاہرتی الباتینہ ظاہری باطنی نعمتیں ساری رزق کے زمرے میں آتی ہیں دیکھے من تبعیزیہ فرمایا من تبعیزیہ میں تسلی تھی مال میں نے دیا اس میں سے بعض نکال لو فرضی چالیسواں اور حصہ چالیسواں حصہ فرضی زکوات کا مم سارے کا سارا میں نے دیا اس میں سے بعض تم نے میری رضا کے لیے میرے بندوں پہ خرچ کرنا ہے اور لفظ رزق اس لیے کہ ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا رزق بہتر ہو اعلی ہو تو لگانے کے لیے اللہ کے دین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اچھی چیز خرچ کرنی ہوگی جس طرح اپنا رزق اچھا چاہتے ہو اور رزقنا جمع متکلم کی ضمیر آدا بن آئی ہے رزقنا رزقناہم تو جمع متکلم کی ضمیر آدہ بن ہے یون انفاق باب افعال اور افعال میں سلب ماخذ ہوا کرتا ہے نفاق کا سلب ہوتا ہے انفاق کے ساتھ اسی لیے انفاق کو انفاق کہتے ہیں کہ دل سے منافقت جاتی ہے مال لگانے سے اللہ کے دین پہ اور دوسرا اسے صدقہ بھی کہتے ہیں صدق سے ہے ایمان کے صدق کی دلیل ہے تو مما رضق نا لفظ رضق قرآن میں ایک سو بائیس دفعہ آیا ہے بعض اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو یون یہ لوگ اس کو خرچ بھی کرتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا یہ اسے لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں خطیب صاحب لکھتے ہیں اپنی تفصیر میں وحت ملو ایناد من الفاق مسمن منحم اللہ من من ہام اللہ من عامی الزاہرت الباطینہ احتمال یہ ہے کہ انفاق سے مراد ہر وہ نعمت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ نعمت ظاہری ہو یا باطینی ہو ہر نعمت خرچ کرنا قرتبی نے بہت عجیب معنی کیا یہاں پہ امام کرتبی فرماتے ہیں وہ مما رزق نا ہم فکون اے مما الم مما اس علم میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو یو اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں ہم نے انہیں جو علم دیا یہ ان کی اس علم کی تشہیر کرتے ہیں مما مم علم نام قرطبی الم فرماتے کیونکہ یہ علم کی زکوٰۃ ہے درس علم کا صدقہ ہے تو مما مم رزق نا بعض اس بعض میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو یہ خرچ کرتے ہیں اس علم میں سے جو علم ہم نے ان کو دیا لوگوں کو بھی وہ علم دیتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف یہ تخصیص بعد تعمیم ہے اور یہ تردید ہے یہود اور نصارہ پر علامہ کرتے بھی فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم یؤمنون بالغیب بھی کر ہمارا ایمان بالغیب بھی ہے اقامت الصلاد بھی کرتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں تو بس ہم بھی متقی ہیں تو ان کی تردید ہوئی یومین بیماون ذیل علیق یہود و نصارہ تو محمد الرسول اللہ کی وہی کو نہیں مانتے تھے تخصیص بادت تعمیر کیونکہ یومین بالغیب میں یومین نبیماون ذیل علی بھی داخل تھا لیکن دوبارہ اس کو خاص کرنا اہتمام اور اہمیت کی وجہ سے والذین اور متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل ان جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ نازل ہوا جو کچھ بھی نازل ہوا آپ کی طرف بما ما عام ہے القرآن يطلا والوحی الذی یوحا تفصیر المراغی تفسیر المراغی فرماتے ہیں بما انزل ذیل القرآن اللہیتلا الذي الدی حدیث تو متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وہی پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف وہ وہی جلی ہے قرآن متلو اور وہی خفی ہے حادیث یہ رد ہے منکرین حدیث پر پرویزی منکرین حدیث وہ قرآن کو کامل مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ احادیث کی ضرورت نہیں حادیث کی کیا ضرورت ہے بس ایمان بالقرآن کافی ہے وہی غیر مطلوب وہی خفی کو نہیں مانتے حجیت حدیث ایک تفصیل طلب عنوان ہے ان اللہ العزیز۔ ہم قرآن کی کسی ایک آیت پر اس مضمون کو دلائل کے ساتھ بیان کریں گے دور تفصیر میں یہ طریقہ کار ہوا کرتا ہے ہمارا کہ ہم اہم اہم مسائل ایک ایک دفعہ ایک آیت پہ تفصیل دلائل کے ساتھ ذکر کر دیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے حجیت حدیث لیکن یہاں اختصار کے ساتھ اتنا سمجھ لو کہ قرآن بھی وہی ہے ما ضلع میں داخل ہے ما انزل علیک حدیث بھی وہی ہے معلیکہ میں داخل ہے معلّہ سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے عبداللہ چکڑالوی اور ان کا گروہ اہل قرآن کے نام پہ ایک منظمہ انہوں نے بنایا تھا بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی نحوست سے اور وہ قرآن قرآن کہتے تھے کرتے تھے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے یا بے جا احادیث سے انکار اور اعراض کیا کرتے عقیدے کے لحاظ سے احادیث کے بارے میں ایک مغالطہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن کی تفسیر ہے اور حدیث اسالتن نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں پھر جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے وہ سندن خواہ کتنی ہی مضبوط اور قوی کیوں نہ ہو اس کو نہیں مانا کرتے تو اس کے لیے بات میرے شیخ شیخ التفسیر والحدیث مولانا غلام حبیب ہزاروی رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمت واسی آتن کے قول کے مطابق ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے کہ احادیث کا ایک حصہ قرآن کی تفسیر ہے لیکن احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ مستقل دین کا حصہ ہے جو اسالتن کے درجے میں ہے بے تفسیر قرآن کے مرتبے پہ نہیں بلکہ وہ مستقل دین ہے اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ کبھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی یہ تیرے ذہن کا فطور ہوگا کہ صحیح حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو بس آسان سی راہ ہے حدیث کو چھوڑ دو قرآن کو لے لو حدیث نہیں مانتے قرآن کو مانتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ کیسا ایمان ہوا اس لیے یاد رکھنا وہی دو قسم کی ہے نبی علیہ السلام جو کہہ منہ سے کہا کرتے تھے ماینتی قوان ان ہوا اللہ وہ اللہ فرماتے ہیں بات نہیں کرتے میرے نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے جو کچھ کہتے ہیں ان ہوا اللہ وہ یوں نہیں ہے یہ مگر وہی اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے ان کو بار بار وہی کی جاتی ہے یوں فیل میں مانا تجدد کا ہاں پھر حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے گفت او گفت اللہ گفت او گفت اللہ حبود گرچے ازوم عبد اللہ حبود نبی علیہ السلام کی گفت حقیقت اللہ کی گفت ہے ماین گفت گفت اللہ حبود گرچہ ازوم عبد اللہ از حبود اگر زبان عبد اللہ رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس زبان پہ بات میرے اللہ کی ہے ماینتی کو گفت, او گفت اللہ بود گرچے عبد اللہ حبود وینی ماون تدوین حدیث پہ اعتراضات کرتے ہیں منکرین حدیث سے پردہ کام کر رہے ہیں کیونکہ سراہتن انہیں اجازت نہیں علماء الحمد اتنی محنتیں کر چکے ہیں پرویزیت کے خلاف کہ پرویزیت پرویزیت کے جامے میں ابسر نہیں اٹھا سکتی اب ہیلے بہانے بنیں وہ ایک ہے جو ٹیلی ویژن پہ آتا ہے داڑھی منڈا علامہ علامہ آخری زمانے کا علامہ وہ جاوید گامیدی اب کہہ رہا ہے علیہ حمایست تحق کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ مشورہ کیا تھا یہ صدر سے آن لائن جماعت ہونی چاہیے آن لائن لوگ گھروں میں بس نیٹ کے ذریعے جماعت پڑھیں گے نا اپنے اپنے گھر میں نیٹ کے ذریعے جماعت پڑھیں گے مسجدوں میں آنے کی کیا ضرورت مسجدوں کو تالے لگا دو یہ پرویزی منکر حدیث آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ابھی تو ابتدائے عشق ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیونکہ حد بندیاں جب ہٹ جائیں اور ہر کوئی مشتد بن جائے اور حادیث سے اس طرح جرت کے ساتھ منہ پھیرنا جائز قرار دیا جائے تو پھر آن لائن نمازیں آن لائن نمازیں پڑھو گے جیسے آن لائن درس قرآن ہوتا ہے تو آن لائن آپ نے نماز با جماعت بھی ادا کرنی ہے تو ایوان صدر سے ایک امام جماعت پڑھائے گا اور سارے ملک میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں موبائل سامنے رکھ کے اللہ اکبر نماز با جماعت ادا کریں گے یہ پرویزیت اب پرویزیت کے جامے میں نہیں آ رہی جہاں ان کے مفاد کی بات ہو تو وہاں حدیث حدیث کرتے ہیں لیکن جہاں حدیث ان کی عقل کے خلاف نظریے کے خلاف ہو تو وہاں حدیث نہیں مانتے پھر اس کے لیے قرآن کی آیت کے ظاہر کا سہارا لیتے ہیں دیکھو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی تو تم قرآن اور حدیث کے درمیان ٹکراؤ کیوں پیدا کر رہے ہو قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان تناخذ کیوں پیدا کر رہے ہو کیوں تلاش کر رہے ہو اللہ کے بندو تو اب پرویزیت پرویزیت کے جامے میں نہیں اٹھ سکتی اور کام نہیں کر سکتی اس لیے جامع بدل بدل کے وہ آتے ہیں مختلف ادوار میں ہمارے اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہے کلیدی عہدوں پر منکرین حدیث اور قادیانی پنجا جمائے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا علماء کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اپنی صفوں میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے حالات کس طرف چل رہے ہیں کون کس جامے میں کس کے لیے کام کر رہا ہے اور ہر فتنے کا مقابلہ جرت کے ساتھ کرنا کسی جامے میں بھی کسی جامے میں بھی کسی لبادے میں بھی اگر پرویزیت نے سر اٹھایا تو علماء کو ان کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ ضرورت ہے امت مسلمہ کے ایمان کے دفاع اور حفاظت کے لیے علماء کی یہ ذمہ داری ہے ہماری دنیاوی عصری تعلیمی اداروں میں یہ فتنے بہت پھیل رہے ہیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور مستقل کورس مناقت کرنے چاہیے حجیت حدیث کے نام پر اور احادیث کی عظمت اور احادیث کی حجیت اور تدوین حدیث کے بارے میں احتیاط محدثین اس کے حوالے سے مستقل کورسز ہونے چاہیے کہ اس فتنے کی سرکوبی کی جائے والذین یو مینون نبی معاون لیک کیونکہ اس احادیث رسول کو یہ تاریخی مجموعہ کہتے ہیں اور خصوصاً پھر تدوین حدیث پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تین سو سال بعد تیسری صدی میں تدوین حدیث ہوئی تو تین سو سال تک یہ حدیث کیسے محفوظ رہیں چلو پھر لکھی گئیں تو محفوظ ہو گئیں لکھنے سے پہلے کیسے محفوظ رہیں اور کیسے اعتماد کر لیا جائے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ عجیب عجیب شبہات مومنوں کے ایمان کے زوال کے لیے پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن الحمد اللہ اس دین متین کا محافظ ہے ہر دور میں علماء ربانین کے ہاتھوں سے ہر باطل کی سر کو بھی اللہ نے کی اور کسی جامع بھی, بھی کوئی بھی کہیں بھی اگر پرویزیت کی تشہیر کرنے کے لیے اٹھے گا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا ان کے دلائل کو کھاڑ کے پھینک دیا جائے گا علماء ربانین کی طرف سے ولدین وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس وہی پر وہی پر انزل کا جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف وہ وہی جلی بھی ہے خفی بھی ہے ما عام ہے وہ ماں من ضلع کا اور اس وہی پر جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے آپ سے پہلے جو وہی نازل کی گئی ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا يَنزِلُ میں بَعْدِكَ کا نہیں فرمایا کیونکہ بعد میں نہ وہی ہے نہ نبی ہے نہ کتاب ہے محمد آخری نبی قرآن آخری کتاب ہے دین اسلام آخری دین ہے اگر بعد میں کسی کے آنے کا احتمال ہوتا اور وہی کے نزول کا احتمال ہوتا تو وَمَا يَنزِلُ مِن کا بھی فرما دیا جاتا یہ دھپڑ تھا قادیانیوں کے منہ پر جو کہتے ہیں کہ قادیانی پیغمبر ہے اس پہ وہی نازل ہوئی ہے اس نے کتابیں لکھی لکھنے والے پیغمبر نہیں ہوتے جن پہ کتابیں نازل ہوا کرتی ہیں وہ پیغمبر ہوا کرتے ہیں جن کی پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہو جائیں وہ پیغمبر نہیں ہوا کرتے جن کی پیشن گوئیاں سچی ہوں وہ نبی ہوا کرتے ہیں محمد آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں کسی حیثیت سے بھی نہیں نہ حقیقی نہ ذلی نہ بروزی نہ وغ... اور کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اگر بعد میں کوئی ہوتا تو ماینزل بادی کا بھی فرما دیتے آنا خاتم النبی نبی آبادی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں وہ پھر روایت نان آخر المبی تم آخر العم میں انبیاء میں سے آخری ہوں تم امتوں میں سے آخری ہو وفی روایت ان دوسری روایت میں آیا ہے لوکا نبادی نبی ان لکانہ عمر اگر میرے بعد دوسرا نبی ہوتا تو خامخا عمر نبی ہوتا کیونکہ عمر میں نبوت کے آثار ہیں نبوت کے آثار ہیں لیکن نبوت کی صفات کے حامل عمر بھی نبی نہیں نبی نہیں وَمَا معاون مِن من قبل کا اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے چلاسی بابا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ آخر الامبیاس بسے مرسلے دیگر کو جاست اولا محمد کے اور فشمیر زابود برو لعنت کے لانت را سزابود درین دار العمل بسے گو گو کو ند کی اس فطرت سگے دار الجزابود محمد آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں کسی پہ وہی کا نظول نہیں ہاں جی غلام احمد قادیانی کے عرف میں اسے مرزا کہا جاتا ہے اس پہ لانت ہو برو لانت کے لانت را سزاب کیونکہ لانت ہی اسی کی سزا ہے عالیہ استحقو میں اس کا معنی جذباتی کرتا ہوں برو لانت کے لانت را سزاب مرزا پہ لانت ہو ہاں صبر صبر صبر لانت احتجاج کرے گی مجھے کیوں سزا دے رہے ہو مرزا پہ بھیج رہے ہو اس کو تو اس پہ لانت بھیجنا لانت کو سزا دینے کے مترادف ہے اس کو گدا کہنا گدے کی توہین ہے اس کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے شایان شان الفاظ ہمیں نہیں مل رہے حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے اس کے خلیفہ نے لکھی ہے بیٹے نے وہ لکھتا ہے ہمارا مرزا اتنا سیدھا سادہ تھا اتنا سیدھا سادہ تھا کہ یہ گڑ اور ڈھیلے میں فرق نہیں کر سکتا تھا جیب میں استنجا کے لیے بھی پڑا ہوتا تھا گڑ بھی پڑا ہوتا تھا کبھی کبھی ڈھیلا لے کے اس سے چک مار دیتا تھا ڈیلا کھاتا تھا گڑ اور ڈھیلے میں فرق نہیں کرتا یہ ان کا پیغمبر ہے تو یہ تو گدے سے بھی گیا گزرا ہے گدے کے سامنے تم گڑ بھی پکڑو اور ڈھیلا بھی پکڑو لوٹا تو کبھی بھی گدا لوٹا نہیں کھائے گا لوٹا پی جانا ہے ڈھیلا ہاں گڑ ہی کھائے گا لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کبھی کبھی ڈھیلے سے چک مار دیتا تھا یہ ان کی کتابوں میں ہے اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ ہم قادیانیت کی تردید بھی درس قرآن میں کریں گے دلائل کے ساتھ ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان کریں گے ہماون من مقبلے کا یہاں احتراض اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف کوشش میری یہ ہے کہ درس روانہ ہو جائے ایک دفعہ درس روانہ ہو جائے پھر انشاءاللہ اللہ جا بجا ٹھہریں گے مسائل کی وضاحت کے لیے وماون ضلع من قبل کا اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئے آپ سے پہلے وہ بالآخرت ہم یوقین اور قیامت پر بھی یہ یقین رکھنے والے ہیں تو قادیانی بھی کمال کرتے ہیں نا بالآخرت کہتے ہیں آخرت سے مراد بھی نبوت الآخرت اور آخری نبوت پہ بھی ایمان لاتے ہیں وہ آخری نبوت قادیانی کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی ہے اللہ واللہ ابوت الاخرت مراد ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں قرآن نے خود تفسیر کی ہوئی ہے تمہاری تفسیر کی ضرورت نہیں سریان کبوت دیکھیں آپ آیت نمبر ایک ساٹھ سورہ ان کبوت اکیسواں پارا آیت نمبر اکسٹھ چونسٹھ اکسٹھ نہیں چونسٹھ دنیا اللہ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر اور لہ لب اندار الخرت الحوان اور بے شک گھر آخرت کا گھر آخرت کا لہی الحان لہی یہی ہے اصل زندگی دار الخیرہ آخرت کے گھر پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر آٹھ دیکھیں بل یوم آخرت بل یوم آخری ومینا سی میل و آمنا بلاہ و بل یوم آخری یوم آخرہ آیت نمبر 62 اسی سورہ بقارہ میں 62 نمبر آیت دیکھیں ولیومل آخری و عامل اسی طرح قرآن نے جا بجا آخرت کے لیے موصوف ذکر کیا ہے یوم اور دار دار ال آخیرہ یوم پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں ایک سو پندرہ دفعہ قرآن کریم میں آخرت کا تذکرہ ہے ذکر ہے نو جگہ بمائے موصوف ہے نو جگہ بمائے موصوف ہے بل آخرت ہی ہم اور آخرت پر بھی ایک الآخرہ دار القرار ایک جگہ اور دس جگہ اس سے مراد جنت بھی ہے دس جگہ قرآن میں مراد اس سے جنت ہے آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں لنحا آخر الیہ میں لا یوم ببادہ <بَعْدَهَا> یہ آخری دن ہے اس کے بعد کوئی دن نہیں مومنوں پر جنتیوں پر ہمیشہ کے لیے دن اور جہنمیوں پر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے گی اسی لیے اسے آخرت کہتے ہیں اور آخرت پر بھی یہ یقین کرنے والے ہیں ہم ضمیر فصل مناتے کیسے رابط کہتے ہیں یقین شک کی ضد ہے تو پانچ صفات متقیوں کی بیان ہو گئی آپ گنے ایک یو بالغیب دوسرا یقیمون صلاح تیسرا مما مم رضق نا چوتھی صفت والذین لدین بما انزل ضلع قوامہ ان انزل من قبل کا اور پانچوی صفت و بلاخرتی ہم تو اب دنیاوی اخروی حکم بیان ہو رہا ہے دنیاوی حکم الائی کا علا ہدم ربیم یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وہ اوائی کا یہ اخروی حکم ہے اور یہ لوگ یہی ہیں کامیاب کامیاب یہی ہیں الائی کا اس میں اشارہ ذات مال وصف کی طرف اشارہ ہے علا استعلیٰ کے معنی میں آتا ہے تمکن ہودن پہ تنوین تعظیم کے لیے ہے ہدن للمتقین قرآن کی ہدایت تھی نا انہوں نے حاصل کر لی تو علا ہودن ہو گئے مر ربہم میں اشارہ اس طرف تھا کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہوا کرتی ہے جو مر رب اپنے رب کی طرف سے ہو لوگوں کے بنائے ہوئے راستے روگوں کے بنائے ہوئے طریقے اور دین ہدایت نہیں ہوا کرتے ہدایت تو وہ ہوتی ہے جو مربیہ ہم ہو تو الائی کا اشارہ ذات مال وصف پہ دلالت علاء استعلاء کے لیے ہودن کامل ہدایت کی طرف تنوین تعظیم کے لیے ہے مربیہم ولائی کا حم المفلی فلاح کا مادہ قرآن میں چالیس مرتبہ آیا ہے فلاح فلاح کسے کہتے ہیں فلاح کہتے ہیں مطلوب کو حاصل کرنا اور مکرو سے بچنا فلاح ازر بالمطلوب والنجات نجات و من المرحوب کامیابی مطلوب کے حصول کے ساتھ اور نجات مرہوب سے جس چیز سے ڈر ہو اسے فلاح کہتے ہیں فازو بما تل ابو مما ہر کامیاب ہو گئے اس سے جو انہوں نے طلب کیا تھا جو چاہا تھا وہ مل گیا اور جس سے ڈرتے تھے اس سے نجات حاصل ہو گئی تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ یہی ہیں کامیاب دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی مل گئی فلاح اوساف فی فلقرآن پڑھ لیں اگر آپ کوئی رسالہ لکھنا چاہیں تو ان آیات کو جمع کر کے تھوڑی تھوڑی تفصیل کر کے بہترین رسالے کے مصنف بھی آپ بن سکتے ہیں اوساف المومنین فلقرآن قرآن میں مومنوں کی صفات یہاں ذکر ہوئی سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو 177 177 نمبر آیت میں بھی ہے سورہ نسا آیت نمبر چھتر سورہ انفال آیت نمبر دو اور آیت نمبر چورہتر سورہ توبہ کی آیت نمبر اکہتر رات کی آیت نمبر بیس بیس اور اکیس اور بائیس سورے مومنون پہلی آیتوں میں قد لہل المومنون صفات متعددہ لمنین ذکر ہو رہی ہیں سور مومنون کی ابتدا میں سور فرقان کے آخر میں آیت نمبر ترسٹھ و عباد الرحمان الدین امشونا دہونا سور اسجدہ اس آیت نمبر 16 سور مجادلا آیت نمبر 22 سورہ شورا کی آیت نمبر چھتیس سورہ نمل کی آیت نمبر دو تین اور چار اوصاف المومنین فی قرآن دوسری بھی بہت سی آیات ہیں سوریہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو چونتیس آیت نمبر ایک سو بہتر سوریہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو اکانوے عمران کی آیت نمبر سولہ صفات مومنوں کی اور بھی متعدد آیات ہیں یہاں پانچ صفات ذکر ہو گئیں دنیاوی اور اخروی حکم بھی بیان ہو گیا بسم اللہ الرحمن رحیم الفلامیم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو ذالکل کتاب یہ عظیم الشان کتاب بہت بڑی کمال اور عظمتوں والی کتاب لار بفی کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے یا کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے یا لارے بفی ہی لاترتا بفی ہی شک نہ کرو اس میں حدل متقین یہ مضبوطی ہے متقیوں کے لیے ہدایت صبات یا نور للموحدین ابن جریر اور ابن کثیر نے مانا کیا روشنی ہے متقیوں کے لیے اللہدی نا متقی وہ لوگ ہیں یو امینون جو ایمان لاتے ہیں غیب پر وہ یوقی منسلاتہ اور پابندی کرتے ہیں نماز کی جاری کرتے ہیں نماز یوروجونسلاتا امیما رزق نا ہم فکون اور اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو یہ خرچ کرتے ہیں ولدی نئی امین نہ بیما اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف وما ان ذل قبل اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اشارہ اس طرف آپ سے پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں ایمان کی طرف دعوت دینے والے ان کو یاد کیجیے ان کے حالات کو دیکھیے وہ معنزل امن قبلی کا قرآن پہ ایمان تفصیلی نبی علیہ السلام کی وہی پر ایمان تفصیلی اور ما قبل جو انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان اجمالی قرآن حرف آخر ہے میزان ہے دوسری کتابوں کو قرآن پہ تولا جائے گا وب العرت ہم اور آخرت پہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں غیب میں تو آخرت اور قیامت تھی اعادہ اہمیت کی وجہ سے یومنون بالغیب میں آخرت کا ایمان بھی تھا لیکن آخرت کو دوبارہ ذکر کیا اور یقین کے لفظ کے ساتھ بیان کیا یوقینون اعادہ کیا اہمیت کی وجہ سے اولائک کا ہودم من رب یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے گویا کہ ہدایت ان کی سواری ہے اور یہ ان پہ سوار ہیں رب نے یہ سواری نے دی و کیونکہ اعلیٰ استعلاء اور تمکن کے لیے آتا ہے وولا کا حم اور یہ لوگ یہی ہیں کامیاب جو چاہتے تھے اسے پا لیا جس سے ڈرتے تھے اس سے بچ گئے اقول ہستغف اللّہ علی و لکھم علی سا المسلمین مستغفر النح الغف الرحیم اللّہ مقوینافی رضاق و خضی الخیر بنا سطینہ وجال اسلام منت رجا یا اللہ ہمیں اور ہمارے رفقا اور ہمارے سب مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن کی برکات سے مالا مال فرما یہ اللہ حرافت سے محفوظ فرما اس وبائے عام کو دور فرما یہ اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ مسجدوں اور مدرسوں اور درو سے قرآن کی رونقوں کو آباد فرما دے اے الہ العالمین جو ساتھی آن لائن درس قرآن سنتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قرآن کی علوم سے بہرمن فرما ہمارے دلوں کو قرآن کے انوارات سے منور فرما جو اساتذہ اور مشائق درست قرآن میں مصروف ہے خصوصا ہمارا مرکز میں دار القرآن میں درس استاذ محترم کا یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور اس درس کو کامیاب فرما اور رہتی دنیا تک اللہ اس درس کو چلتا چلتا فرما یا اللہ رکاوٹ دور فرما دے اللہ مربنا تناف دنیا حسن و فلاخرت حسن وقینا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اجماعر کے